کتاب شرکت والا شرکت شرکت الحا ارباتی اوجو مفا وغتوں شرکت السونا شرکت الجوح شرکت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے بھائی شرکت کے بارے میں بھائی شرکت کا لفظی معنی تو ظاہر ہے اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں کسی چیز میں کیا ہو جانا شریک ہو جانا بھائی شریک ہو جانا اور اطلاع میں شرکت سے کسے کہتے ہیں بھائی دیکھیے آپ کے حاشیے میں اس کی تعریف کی ہوئی ہے قولہ الشرکہ الشرکت فی اللغت الخلطت وفی الشرع عبارت عن عقد بین المتشارکین فی الاخل والربحی اور شریعت میں شرکت خلطہ بھئی وہی شرکت ایک معنی ہے خلطہ اور شرکت کا وفی الشرع اور شریعت کے اندر شرکت جو ہے عبارت عن عقد یہ کس چیز سے عبارت ہے کس کو کہتے ہیں عقد کو کہتے ہیں بین المتشارکین جو دو شریک ہونے والوں کے درمیان ہوتا ہے فیل اصلی اور رب کس چیز کے اندر اصل اور نفا میں اصل اور نفا کے اندر جو عقد ہوتا شرکت کا جو عقد ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے شرکت تو کہتے ہیں شرکت ولاز اور بینی شرکت و عملہ کیوں وہ شرکت و عقود شرکت دو قسم پر ہے بھائی ایک شرکت املاک ہے اور دوسرا شرکت عقود ہے بھئی نام سے پتہ چل رہا ہے شرکت املاک ملکی ملکیت میں شرکت کرنا کسی چیز کی بھائی دیکھو میں نے اور زید نے مل کر پیسے ملا کر ایک زمین خریدی بھائی آدھے پیسے اس نے ملائے آدھے پیسے میں نے ملائے ہم دونوں نے مل کر ایک پلاٹ خریدا تو اس پلاٹ میں ہم دونوں کیا ہیں شریک اور یہ شرکت کس چیز کے اندر ہے ملکیت میں ہے اس پلاٹ کی شرکت یہ کیا کہتے املاک بھائی اسی طرح مولانا دو بھائی ہیں ان کو ورثے کے اندر زمین ملی تو دونوں اس میں کیا ہیں شریک ہیں یہ کیا ہے شرکت املاک ہے بھائی تو کہتے ہیں العین شرکت عین ہے مولانا وہ چیز ہے جو جو بطور وراثت کے پائے دو آدمی او یش یا اس کو کیا کر لیں مالانا. وہ دو آدمی اس چیز کو خرید لیں تو دونوں اس میں شریک ہو گئے ورثے میں بھی ملی دونوں اس میں شریک ہو گئے تو میں نے زمین کی مثال دی اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے بھائی سمجھ میں آیا ورے کے اندر بھائی گندم آئی ہے تو گندم میں بھی دونوں کیا ہیں شریک ہیں بھائی ہر ہر جز کے اندر دونوں شریک ہیں گندم کا ایک دانہ بھی اٹھاؤ گے اس میں سے دونوں اس کے اندر کیا ہیں شریک ہیں ہر ہر جز میں کیونکہ ابھی تقسیم نہیں الگ کی نہیں اپنے حصے فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ تو جائز نہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی کہ وہ تصرف کرے دوسرے کے حصے میں مگر اس کی اجازت سے بھئی دونوں کا اپنا اپنا حصہ ہے اس کے اندر تو ایک شخص دوسرے کے حصے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا إِلَّا بِإِذْنِهِ بَغَرْ دوسرے کی اجازت جی سے ہاں بھائی وہ اس کا حصہ ہے بھائی اس کی اجازت سے اس میں تصارف کر سکتا ہے اس کو بیچنا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے اگر اس کی اجازت نہیں تو پھر کوئی تصارف نہیں کر سکتا وک المافی نفی بس بھی کل اجنبی اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حصے میں اجنبی کی طرح ہے کس کی طرح ہے اجنبی کی طرح ہے بھائی سمجھ میں تو دوسرے کے حصے میں کوئی تصواروف نہیں کر سکتا بھائی تو میں آیا کوئی بھائی کوئی دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے حصے میں کوئی تصواروف نہیں کر سکتا یعنی اس کے حصے کو بیچتا ہے یا کسی کو دینا چاہتا ہے تو دوسرے کے حصے میں یہ تصاروف نہیں کر سکتا بھائی دوسرے یہاں تک بات سمجھ میں آگے بھائی آسان بات تھی واضح بات تھی بھائی شرکت العقد اور دوسری قسم جو ہے وہ شرکت عقود ہے وہی اعلی اربات او یہ چار قسم پر ہے مفا وزتوں شرکت ال شرکت البوح تو یہ چار قسم پہ شرکت رقوط نام سے ظاہر ہے آقد کا نام ہے کس چیز کا آپس میں عقد کر کے شرکت کرتے ہیں بھائی جی اور کسی کی تعریف کی تھی حاشی کے اندر کہ بارہ سن دن بین المتشاری ریب ہے تو یہ چار قسم پر ہے ایک مفاوضہ ہے ایک عینان ہے ایک شرکت ثنایہ ہے اور ایک شرکت وجوہ ہے شرکت وجوہ شرکت الفاوز <تصفيق> اب شرکت مفاوضہ بیان کرنے لگے ہیں بھائی شرکت مفاوضہ کہتے ہیں فیش طریقہ رجولانی وہ یہ ہے کہ شریک ہو جائیں دو آدمی فہ تصاوی ما پس برابر ہوں دونوں مال، اپنے مالوں میں بھائی یعنی دونوں کا مال کیا ہونا چاہیے شرکت مفاوضہ کے اندر آل. برابر ہونا چاہیے بھائی یاد رکھیے مال سے مراد وہ مال ہے جس میں شرکت ہو سکے اور آگے آپ کو صاحب قدوری چل کر بتلائیں گے کہ شرکت صرف دراہم دنانیر اور فلوس نافقا یہ جو رائش پیسے ہیں ان میں ہوگی اور چیزوں میں شرکت اس میں دونوں کو برابر ہونا چاہیے مفاوضہ کے اندر مثلا ایک کے پاس اگر کتنے ہیں سو دینار ہیں تو دوسرے کے پاس بھی کتنے ہونے چاہیے سو دینار ہونے چاہیے بھائی ہونے چاہیے ہاں باقی سامان میں جن میں جن شرکت نہیں ہو سکتی مثلا بھئی زمین ہے سامان وغیرہ ہے اور چیزیں ہیں وہ ایک کے پاس زیادہ ہیں ایک کے پاس تھوڑی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان میں تو شرکت نہیں ہو سکتی ہاں جس مال میں شرکت ہو سکتی ہے اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں درہم ہیں دینار ہیں اور پھول سے نافک وہ جو رائٹ پیسے ہیں ان یہ جو خرچ کیے جاتے ہیں جو سمن کی قبیل سے ہیں اس میں دونوں کو برابر ہونا چاہیے ایک کے پاس جتنا مال ہو دوسرے کے پاس بھی اتنا ہی مال ہو بھائی تو کہتے ہیں فی تصا بہ مالیما پس برابر ہوں دونوں اپنے مال میں وہ تصور اور دونوں تصرف میں بھی برابر ہوں یعنی ایک کو جی ایک جتنا تصرف کر سکتا ہے دوسرا بھی اتنا ہی تصرف کر سکے لہذا معلوم ہوا شرکت مفاوضہ جو ہے آزاد شخص اور غلام کے درمیان یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ آزاد شخص ہر قسم کے تصرفات کر سکتا ہے لیکن غلام تصرفات نہیں کر سکتا بھائی تصرفات نہیں کر سکتا تو برابری آئی تصرف میں نہیں حالانکہ ہم نے کیا شرط لگا دی کیائی کہ شرکت شرکت مفاوضہ میں کیا ہے برابری ہونی چاہیے تصرف میں جتنا تصرف کا حق ایک کو ہے اتنا ہی دوسرے کو بھی تو یہاں برابری ضروری مال کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے اور تصرف کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے اسی طرح یاد رکھیے بچے اور آخل بالغ کے درمیان بھی یہ عقد مفاوضہ صحیح نہیں بھائی کیوں؟ کیونکہ جو آخر بالغ بھائی جو بالغ ہے وہ تو ہر طرح کے تصرف کا مالک ہے لیکن بچہ تو تصرف کا مالک ہے وہ تو ولی کی اجازت کا محتاج ہے بھائی تو لہذا تصرف میں برابری نہ آئی اور حالانکہ کیا شرط ضروری تھی مفاوضہ کے اندر بھائی تصرف میں برابری ہونی چاہیے اسی طرح یاد رکھیے مسلمان اور کافر ایک مسلمان ہے ایک کافر یہ آپس میں عقد مفاوضہ کرنا چاہتے ہیں درست نہیں مالانا اس لیے کہ تصرف میں برابری نہیں کافر شراب اور میں تصرف کر سکتا ہے وہ شراب بیچ بھی سکتا ہے خرید بھی سکتا ہے جبکہ مسلمان کے لیے یہ تصرف جائز تو تصرف میں برابری آئی نہیں حال کیا تصرف میں کیا ہو چاہیے برابری ہونی چاہیے تو کہتے ہیں بھائی بھائی تصا ہی ما و ہی ما پس برابر ہو دونوں اپنے مالوں میں بھی اور اپنے تصرف میں بھی وہ دینی ما اور دین کے اندر بھی برابری ہو کا یعنی دونوں یا کیا ہونے چاہیے مسلمان یا دونوں کیا ہونے چاہیے کافر ہونے چاہیے بھائی ہاں کافروں کا अलग آپس میں دین الگ الگ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سارا کیا ہے ایک ہی دین ہے بھائی سمجھ میں آیا ایک ہی دین یعنی के کافر ہے اسلام کا انکار کرنے والے भाई تو یہاں پر بھائی دین کی قید لگائی معلوم ہوا دونوں کا دین کیا ہونا چاہیے دین میں برابری ہونی چاہیے یعنی یا دونوں مسلمان ہونے چاہیے یہ آکد کرنے والے یا دونوں کیا ہونے چاہیے معلوم ہوا ایک مسلمان اور ایک کافر ہو تو یہ آکد صحیح نہیں ہے بھائی کیونکہ تصرف میں برابری نہیں تو تصرف کی قید کے بعد دینی حما کی قید کی ضرورت نہیں تھی لیکن صاحب قطوری نے وضاحت کے لیے لگا دی بھائی کیا, کیا؟ وضاحت کے لیے لگا دی اگر کی کی ذریعے ہی برابری ہونی چاہیے کیونکہ میں نے بتایا کافر کو تو شراب اور تصرف کا حق ہے مسلمان کو شراب اور تصرف کا حق نہیں تو برابری نہیں رہتی تصرف کے اندر تو اب یہ قید جو صاحب قدوری نے لگائی اگرچہ کا فائدہ پچھلی قید بھی دے رہی تھی لیکن وضاحت کے لیے کیا کر دیا اس کو بھی ساتھ ذکر کر دیا بھائی تو بس شروحات وغیرہ میں آپ دیکھیں گے اور اور یہ لفظ دین ہی ما لکھا ہوگا انہوں نے کہ دین میں برابری ہو دین میں یہ درست نہیں ہے نا یہ کیا ہے ماں یہ دین کا لفظ ہی ہے بھائی شامی سے پتہ چلتا ہے بھائی دین براد ہے ہاں بھائی پس یہ جائز ہے یہ شرکت بھائی دو آزاد مسلمانوں میں البالغین العاقلین ایسے آزاد مسلمان جو دونوں کیا ہوں دونوں بالغ ہوں بھائی اور دونوں کیا ہوں ہوں سمجھ میں آیا کیونکہ اسی صورت میں تصرف میں برابری آئے گی بھائی اور, اور یہ جائز نہیں ہے بھائی آزاد کے درمیان اور غلام کے درمیان کیونکہ آزاد تو تصرفات کا مالک ہوتا ہے لیکن غلام تصرفات کا مالک نہیں ہوتا اسے تو آقا کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے تو برابری نہ آئی ولا بین فبی ولا اور نہ ہی بچے اور بالغ کے درمیان یہ آقد صحیح ہے اس لیے کیونکہ تصور کے اندر برابری نہیں ہے ولا بین المسلم و اسی طرح مسلمان اور کافر کے درمیان بھی یہ آقد صحیح نہیں ہے کیونکہ دین میں برابری نہیں ہے وتناقض خیت الوکالت وفال اور یہ منقض ہوتی ہے وکالت پر بھی اور کفالت پر بھی یہ اہم بات ہے مولانا اس کی شرکت مفاوضہ کی بھائی یاد رکھیے یہ جو شرکت عقد مفاوضہ کیا آپس میں انہوں نے شرکت کی مال دونوں کا برابر ہے اور تصارف میں بھی دونوں برابر ہیں عقد کر لیا آپس میں انہوں نے بھائی کہ اب ہم دونوں میں سے جو بھی کام کرے گا جو بھی چیز خرید و فروخت کرے گا جو بھی تجارت کرے گا ہم دونوں کے درمیان برابر برابر ہوگا نفع کیا ہوگا برابر برابر, برابر ہوگا چاہے مل کے کام کرتے ہیں چاہے الگ الگ کام کریں نفع میں کیا ہو جائیں گے دونوں برابر شریک ہو جائیں گے بھائی زید اور عمر نے یہ عقد آپس میں کر لیا زید پیسے کم رہا ہے اس کے تجارت کر رہا ہے بھائی اس کے بھی آدھے مان میں کس کا نفع جتنا حاصل ہوگا آدھا زید کا اور آدھا عمر جو اس کا شریک ہے عمر بھی جو کما رہا ہے اس نفع کے اندر آدھا عمر کا نفع اور آدھا کس کا زید کا ہو جائے گا اور یاد رکھیں یہ واپس منعقد ہوتا ہے وکالت اور کفالت پر یعنی دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے کفیل بھی ہوتا ہے کیسے وکیل کیسے کفیل دیکھو کس کے درمیان شرکت ہوئی ہے زید اور آمر زید جب بھی کوئی چیز خریدے گا معلوم ہوا یہ چیز وہ صرف اپنے لیے نہیں خرید رہا بلکہ اپنے اور امر کے لیے کیونکہ دونوں کے درمیان کیا عقد ہو چکا ہے شرکت کا عقد ہو چکا ہے تو جو بھی چیز خرید رہا ہے صرف اپنے لیے نہیں خرید رہا بلکہ اپنے بنے اور عمر دونوں کے لیے خرید رہا ہے اپنے لیے تو خریدنا ٹھیک ہو گیا عمر کے لیے وہ خرید سکتا ہے بغیر اجازت کے بغیر اس کی وکالت کے جی آپ ایسا کر سکتے ہیں میرے لیے میرے مال میں سے میری ایک, ایک گاڑی خرید دیں بغیر اجازت کے نہیں کوئی شخص دوسرے کے مال میں سے اس کے لیے کوئی چیز نہیں خرید سکتا اس میں وکالت ضروری ہوتی ہے میں آپ کو اگر وکیل بناتا ہوں کہ جو میرے مال میں سے کیا کرو میرے لیے گاڑی اپنے لیے تو آپ خریدتے رہے لیکن میرے لیے میرے مال میں سے گاڑی یا کوئی چیز بغیر وکیل کیے ہوئے نہیں تو لہذا یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں وکیل بن جاتے ہیں تو جو بھی چیز خریدتا ہے اپنے لیے بھی خرید رہا ہے اور دوسرے کے لیے بھی کس حیثیت سے کہ یہ اس کا وکیل ہے. ہے تو اب بار بار کہنا نہیں پڑے گا بھائی اب آخذ ہو چکا ہے اب ہر تجارت کے ہر معاملے کے اندر یہ کیا ہوں گے دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا کفیل بھی ہوگا کفیل جانتے یا نہیں جانتے بھائی کفالت کا آگے باقاعدہ باب آنے والا ہے کفالت ضمانت بھائی ضمانت ضمانت کو کہتے ہیں بھائی میں نے زید سے ایک چیز خریدی بھائی زید سے ایک چیز خریدی زید نے کہا لاؤ بھائی پیسے میرے حوالے کرو میں نے کہا بھائی میں پیسے چھ مہینے بعد دے دوں گا آپ کو زید نے کہا نہیں بھائی پیسے مجھے ابھی چاہیے پتہ نہیں چھ مہینے بعد آپ ملتے ہیں مجھے یا نہیں ملتے میرے ساتھ آمر کھڑا تھا اس نے میری ضمانت دے دی کہ میں زمانت دیتا ہوں یہ شخص کیا کرے گا چھ مہینے بعد آپ کو آپ کے پیسے دے دے گا اگر اس نے نہ دیے تو میں ادا کر دوں گا تو عمر نے کیا, کیا؟ میری طرف سے ضمانت دے دی یہ کیا کہلاتا ہے یہ کفالت ہے بھائی کفالت سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو کفالت ہے یہ تو اس میں دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوتے ہیں سیر نے مثلا جب بھی کوئی چیز خریدی جب بھی کوئی چیز خریدے گا تو وہ عمر کا وکیل بھی ہے تو یہ چیز اپنے لیے بھی خرید رہا ہے اور عمر کے لیے بھی خرید رہا ہے کیونکہ نفع دونوں کو ملے گا یا نہیں آدھا آدھا دونوں کو ملے گا تو اس کی طرف سے وکیل بھی ہے اور عمر اس معاملے کے اندر اس کا کفیل بھی ہے لہذا جس سے کوئی چیز خریدی ہے اب اس کو سمن دینے یا نہیں دینے وہ سمن کا مطالبہ زید سے بھی کر سکتا ہے اور عامر کے پاس جا کر بھی کہہ سکتا ہے لاؤ بھائی پیسے نکالو تو عامر یہ نہیں کہے گا بھائی کس چیز کے پیسے آقد ہو چکا تھا آپ کا اور زہد کے درمیان کس چیز کا عقد ہوا ہے عقد آخر شرکت شرکت مفاوضہ ہوئی ہے اور شرکت مفاوضہ کے اندر جو بھی تجارت کے غرض سے جو کام کیا ہے اس کے اندر دوسرا کیا ہو جاتا ہے کیا بن جاتا ہے مجید. وکیل بھی ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف سے یہ شخص وکیل ہوتا ہے اور دوسرا اس کا کیا ہوتا ہے کفیل یعنی زامین ہوتا ہے تو زمین سے بھی تو جب اصل سے پیسے نہیں مل رہے تو کس سے وصول سول ہو سکتے ہیں زمین سے پیسے وصول ہوں گے تو دونوں میں سے جس سے چاہے وہ جا کر مطالبہ کر سکتا ہے اس سے مطالبہ ذہ سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے اصیل ہے عقدی اس نے کیا تھا چیز اس نے خریدی ہے اس سے تو اصیل ہونے کی بنا پر مطالبہ ہوگا اور دوسرا امر کیا تھا تھا تھا اس سے بھی ہونے کی وجہ سے کیا کیا جا سکتا ہے مطالبہ کہ آپ زامین تھے اس معاملے کے اندر سمجھ میں آیا بھائی تو یہ نہیں اب ہر عقد میں وہ جائے گا اور اس کو وکیل بنائے گا اور یا ہر معاملے میں جائے گا جا کر اپنی ضمانت دے گا نہیں خود بخود کیا ہو جائے گا ہر معاملے کے اندر عقد کرنے والا دوسرے کی طرف سے وکیل ہو جائے گا اور دوسرا ہی کی طرف سے خود بخود کیا ہو جائے گا گفیل ہو جائے گا جی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَتَنْ عَاقِدُ عَلَى الْوَقَالَتِ وَالْكَفَالَتِ اور یہ مفاوضہ جو ہے منعقد ہو جاتا ہے وقالت منعقد ہوتا ہے وقالت پر اور کفالت پر وما یشترین ہما یقون وال شرکتی اور وہ چیز جس کو خریدے دونوں میں سے کوئی ایک بھی یقون وال شرکتی تو وہ کس طریقے پر ہوگی جو بھی چیز ایک خریدے گا بھائی آپس میں کیا آت، آت، کون سا عقد کیا ہے آخر کہ ہم جو بھی چیز خریدیں گے دونوں اس میں کیا ہوا کریں گے شریک جو نفع حاصل ہوگا اس میں بھی ہم دونوں کیا ہوں گے شریک ہوں گے تو لہذا جو بھی کوئی چیز خریدے گا وہ شرکت کے پر ہوگی یعنی دونوں اس میں شریک ہوں گے ہی وکس وطہم وکس وطہم ہی مگر اس کے اپنے گھر والوں کا کھانا اور ان, کی ان کا لباس بھائی کیونکہ یہ ضروریات میں سے مولانا یہ کس میں سے ہے ضروریات میں سے ہے اور اب سمجھ میں آیا تو گھر والوں کے لیے تو خرچہ خوراک وغیرہ تو چاہیے بھائی اس کے بغیر تو گزارا نہیں اسی طرح ان کے لیے لباس وغیرہ بھی چاہیے اس کے بغیر گزارا نہیں تو یہ جو خریدے گا اگر کوئی کھانا وغیرہ خریدتا ہے یا لباس وغیرہ گھر والوں کے لیے خریدتا ہے تو اس میں شرکت نہیں یہ اسی کا ہے خاص اسی کے گھر والوں کے لیے دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے خریدتا ہے تو وہ خاص اسی کا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا عقد کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس میں بھی کیا ہونی چاہیے شرکت ہونی چاہیے کیونکہ کیا عقد کیا تھا جو بھی چیز خریدیں گے اس میں دونوں کیا ہوں گے شرک لیکن یہ چونکہ اس ضروریات اصلیہ میں سے ہے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں بھائی سمجھ میں آیا تو لہذا اس میں شرکت نہیں ہوگی جو خریدے گا اسی کے گھر والوں کا اور اس کے لیے ہوگا بھائی وما یلزی وماحد مینتونی اور وہ جو لازم ہو دونوں میں سے ہر ایک پر بھائی کیا چیز لازم ہو مینت یہ مین بیان کے لیے آیا اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں یعنی کے دیون بھائی وہ چیز جو لازم ہو دونوں میں سے ہر ایک پر یعنی کہ دیون بھائی تو یہ دیون بیان ہے ماں کا سمجھ میں آیا پتہ نہیں بھائی ماں سے کیا مراد ہے وہ چیز جو لازم ہو دونوں میں سے ہر ایک پر کیا چیز بھائی کہتے ہیں مینت دیون یعنی کہ دو اب ترجمہ کرتے ہوئے یوں کر لیں بھائی ماں کو جس کا یہ بیان ہے اس کو اٹھائیں اس کی جگہ دیون کو رکھیں بھائی اب ترجمہ بہترین ہو جائے گا اور وہ دیون جو دونوں میں سے کسی ایک پر کیا ہوں لازم ہو جائیں بدلن کس طور پر ہو یہ دلدین اس پر بدلے کے طور پر ہو ہم ما ایسی چیز سے یہ صحفیل اشتراک کہ اس میں اشتراک صحیح ہو یعنی اشتراک ہو سکے فلاخرو زامین اللہ تو دوسرا کیا ہے اس کا ضامین ہے بھائی دیکھو بعض ایسے ہیں جو ایسی چیز کے بدلے میں آتے ہیں جس میں شرکت ہو سکتی ہے بعض ایسے ہیں جو ایسی چیز کی وجہ سے آتے ہیں جس میں شرکت نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں اگر کسی دونوں میں سے مثلا زیب پر دین آیا تو کیا یہ اس دین میں دونوں شریک ہیں زیب میں اب کسی کو سو دینار دینے ہیں تو کیا دونوں اس دین میں شریک ہیں دونوں کو ادا کرنے پڑیں گے کہتے ہیں بھائی آپ دیکھ لیں یہ دین اس پر کس چیز کے بدلے میں آیا ہے اگر ایسی چیز کے بدلے میں آیا ہے جس میں کیا ہو سکتی تھی شرکت ہو سکتی ہے تو اس دین میں دونوں شریک ہیں مولانا دونوں کو کیا کرنا پڑے گا ادا کرنا پڑے گا اور اگر ایسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے جس میں شرکت ہو سکے تو پھر اس صورت میں یہ دین اسی پر آئے گا جس جو عقد کرنے والا دوسرے یا جو اسی شخص پر آئے گا دوسرے پر یہ دین نہیں آئے گا مثلاً دیکھو بھائی یہ کیا کرتا ہے گاڑی خریدتا ہے مال کے ذریعے تو یہ گاڑی خریدنے کی وجہ سے اس پر کیا لازم ہو جائیں گے سمن آئے گا یا نہیں آئیں گے بھائی سمن تو سمن اس پر دین ہو گیا تو یہ دین کس چیز کے بدلے میں آیا ہے بھائی بیڑ کی وجہ سے آیا ہے چیز خریدی ہے اور اس چیز میں شرکت ہو سکتی ہے یا شرکت نہیں ہو سکتی بھائی دو... جی دو آدمی مل کر خرید سکتے ہیں گاڑی یا نہیں خرید سکتے بھائی خرید سکتے ہیں تو یہ دین اگر ایسی چیز کے بدلے میں آیا ہو جس میں شرکت ہو سکے تو اس صورت میں دونوں اس دین میں کیا ہو جائیں گے شرک یعنی دونوں پر دین آ گیا بھائی جیسے کیا کرتا ہے ایک نے کام شروع کیا اب ایک ملازم رکھنا پڑا کام کے لیے ایک کو تجارت کے سلسلے میں چنانچہ اس نے ایک ملازم رکھا اب اس ملازم کی اجرت اس پر دین ہو گئی کیا ہو گئی دین ہو گئی تو لہذا اور اس دین میں شرکت صحیح ہے لہذا اب دونوں کو کیا کرنا پڑے گا دونوں دین میں شریک ہیں بھائی ہاں اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں شرکت صحیح نہیں بھائی مسالن بھائی ایک آدمی نے جنایت کر دی کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا تو اب اس کی وجہ سے اس پر بھی کیا ہے اس پر کیا آیا دین بھائی وہ اس نے ارش دے گا ارش دیت دے گا یا نہیں دے گا ہاتھ کی بھائی اس نے ہاتھ کاٹا ہے دوسرے کا تو یہ دیت اس پر دین ہو گئے مولانا دین ہو گئی اور اس میں شرکت صحیح نہیں ہے بھائی اس میں شرکت یہ تو جس نے جرم کیا اسی پر آئے گا بھائی. دوسرے پر سے تو اس کا تعلق نہیں ہے لہذا اب یہ اس پر دین تو آیا لیکن یہ ایسی چیز کے بدلے نہیں آیا جس میں کیا صحیح ہو کیا جائز ہو شرکت جائز ہو لہذا یہ اسی پر رہے گا دوسرے سے اس کا تعلق نہیں ہو اسی طرح ایک شخص دونوں میں سے نکاح کر لیتا ہے भाई نکاح کی وجہ سے بیوی کا مہر دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا دینا پڑے گا اور مہر کے اندر شرکت ہو سکتی ہے نہیں بھائی مہر تو جس نے نکاح کیا ہے اسی پر آتا ہے تو یہ جو اس پر دین آیا یہ دین ایسی چیز کے بدلے ہے جس کے اندر شرکت جی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں وہ مایل کلونی اور وہ جو لازم ہو دونوں میں سے ہر ایک پر دیون میں سے بدلن ایسی چیز کے بدلے کے طور پر اشتراک کہ اس میں اشتراک صحیح ہو جائز ہو فلاخر الہو تو دوسرا, دوسرا اس کا کیا ہوگا <تصفيق> ہاں زامین ہوگا بھائی کیا ہوگا زامین <تصفيق> <زامن تصفيق> <زامن تصفيق> ہوگا زامن زمان زمانہ گا یعنی اس سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے, زامن ہے کیونکہ کفالت پر یہ آقد منعقد ہوا تھا اور وکالت پر فعین احد خفی فعین وحد ہوما مالن تفی شرکا او ہی بلا بطل و شرکت بھائی ایک دو آدمیوں نے آپس میں آقد مفاوضہ کیا بھائی اور آقد مفاوضہ میں آپ نے پڑھا تھا دونوں کا مال برابر ہونا چاہیے بھائی ایک کا جتنا مال ہے دراہم دنانیر یا فلو نافقہ دوسرے کے بھی اتنے ہی دراہم دنانیر یا فلو نافقہ ہونے چاہیے جی اب دونوں میں سے جو بھی کوئی چیز خریدتے ہیں دونوں اس میں شریک ہوں گے جو بھی چیز بیچتے ہیں اس سے جتنا نفع آئے گا اس نفع کے اندر بھی دونوں کیا ہوں گے شریک ہوں گے ایک پر جو دیون لازم ہوں گے دوسرا بھی ان میں کیا ہوتا جائے گا شریک ہوتا جائے گا بھائی اب ایک کو کچھ مال ملا بھائی زید اور عمر نے یہ شرکت کی تھی زید کو کسی شخص نے تحف توحفہ دے دیا بھائی سو دینار دے دیے بھائی ہبا کر دیے اس کو بھائی سو دینار یا زید کو وراثت کے اندر کیا ہوا سو دینار ملے سو دینار کہتے ہیں جب دونوں میں سے کسی کو ایسا مال ملے تو اب مال برابر رہا دونوں کا بھائی زید کو کسی نے سو درہم ویسے دے دیے توحفے کے طور پر ہیبا کے طور پر تو اب یہ تو مانا نا کسی تجارت وغیرہ سے حاصل نہیں ہوئے کہ اس میں دونوں شریک ہوتے یہ تو صرف کس کا حصہ حق ہے اس میں जैं। जैं زید کا ہی حق ہے تو لہذا ہم نے تو کہا تھا دونوں کو مال میں برابر ہونا چاہیے اب دونوں کا مال برابر نہیں رہا لہٰذا آپ مفاوضہ بھی باقی نہیں بلکہ یہ شرکت عینان بن جائے گی بھائی آگے تفصیل آئے گی شرکت عینان کی مفاوضہ میں تو ضروری تھا کہ دونوں کا مال کیا ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے لیکن شرکت عینان کے اندر دونوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں بھائی برابر ہو تو بھی ٹھیک ہے برابر نہ ہو تو بھی سمجھ میں آیا تو یہ اب جب ایک کو ایک ایسا مال ملا ہے جو دوسرے اس میں شریک نہیں ہو سکتا شریک نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر ایک کا مال بڑھ گیا تو برابری مال میں نہ رہی اور جب مال میں برابری نہ نہ رہی تو اب دونوں میں وہ عقد مفاوضہ بھی باقی نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کے اندر ضروری تھا کہ مال شروع میں بھی برابر ہو اور آخر میں بھی برابر ہی رہے بھائی آخر تک مالن اگر ہوا دونوں میں سے کوئی ایک ایسے مال کا میں نے بتلایا تھا نکرہ کے بعد فیل آ جائے عموماً نکرہ کے لیے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں موصوف سے پہلے کون سا لفظ لے آتے ہیں ایسا یہاں موصوف کون ہے مال یہ نکرہ ہے اس کے بعد تصویر فیل آیا تو اگر وارث ہوا دونوں میں سے کوئی ایک ایسے مال کا تب سے کے اندر شرکت صحیح ہو اہو تو وارث ہوا ایک صورت اس طرح بھی مال آیا تو مال ایک کا بڑھ جائے گا او و ہی یا اسے کیا گیا ہی کیا گیا وہ وفا اللہ یہ اور وہ اس کے قبضے تک پہنچ بھی گیا کیا ہوا بھائی ہیبا کے اندر قبضہ ضروری آگے ہیبا کا بھی باب آ جائے گا کہ کسی کوئی چیز دی جائے توفے کے طور پر تو صرف دینے سے وہ مالک نہیں بنتا بلکہ پورا مالک کب بنے گا جب اس پر قبضہ بھی کر لے گا تو ہیبا پورا ہوتا ہے قبضے سے تو اسی لیے ہیبا کے ساتھ قید لگا رہی وہ ہیبا لہو و وفلا علادی ہی کسی نے اس کو ہیبا کیا اور وہ چیز اس کے قبضے تک پہنچ گئی بطل تو عقد مفاوزہ کیا ہوگا باطل ہو جائے گا وفارت شرکت اور کیا ہوگی کیا ہو جائے گی یہ شرکت شرکت ولا بالدراہم والفلوس میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ شرکت صرف کس چیز پر منعقد ہوتی ہے دراہم دنانیر اور فلوس ہاں یہ ان دونوں کے آپس میں برابر ہونے چاہیے ہاں باقی ایک کی زمین زیادہ ہے ایک کی تھوڑی ہے کوئی حرج نہیں ایک کے پاس مال مویشی زیادہ ہیں دوسرے کے پاس تھوڑے ہیں کوئی حرج نہیں ایک کے پاس سامان وغیرہ زیادہ ہے دوسرے کے پاس سامان تھوڑا ہے کوئی حرج نہیں لیکن مال میں کیا ہونا چاہیے برار اور مال سے کیا مراد ہے درہم دینار اور فلو سے نافا اسی لیے کہا کیونکہ انہیں پر منعقد ہوتی ہے ولا تناقدر اللہ براہمی ولو سے نافک اور منعقد نہیں ہوتی یہ شرکت مگر دراہم پر دنانیر پر اور فلو سے نافک یعنی وہ جو رائج پیسے ہیں ولاف فیم سوا ذالکا اور ان کے علاوہ کے اندر یہ جائز نہیں ہے یعنی صرف دراہم دنانیر اور فلو سے نافقہ میں ہی ہو سکتا ہے اور چیزوں میں جائز لا تامل ناسدی مگر یہ کہ لوگ اس کے ساتھ معاملات کرتے ہوں بھائی ہاں اگر لوگوں میں اور کوئی ایسی چیز رائج ہے جیسے یہ دیہن دینار اور فروش نافک سے کیا کرتے ہیں بھائی آپس میں وہ سارے آقد وغیرہ کرتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں بیچتے ہیں وغیرہ تو باقی اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر جس میں لوگ معاملات کرتے ہیں رائج ہے تو اس میں بھی یہ شرکت مفاوضہ صحیح ہو جائے گی تیبری و نقرتی तिबर کہتے ہیں سونے کا ٹکڑا اور نکرا کہتے ہیں چاندی کا ٹکڑا सोने तिबर سونے کا ٹکڑا لیکن جو ढला ہوا نہ ہو یعنی اس سے اشرفی نہیں بنائی گئی دینار ابھی نہیں بنایا گیا یا نقرہ چاندی کا ٹکڑا ہے تو چاندی لیکن ابھی اس کو ڈھالا نہیں گیا اس کا درہم نہیں بنایا گیا اس پر ابھی وہ مہر وغیرہ نہیں لگی بھائی تو اب یہ تو بھائی ہم نے بتایا تھا یہ شرکت کس میں جائز ہے صرف بھائی درہم دینار اور فلوس نافقہ لیکن اگر یہ سونے چاندی کے ٹکڑے ہیں یہ ڈھلے ہوئے نہیں ان پر मोहर نہیں لگی ان سے درہم و دینار نہیں بنے لیکن لوگ ان کے ذریعے بھی کیا کر لیا کرتے ہیں آپس میں معاملات کر لیتے ہیں خرید و فروخت ان کے ذریعے بھی ہوتی ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی شرکت صحیح ہے ان پر بھی شرکت ہوگی ورنہ ان پر شرکت نہیں بات سب کو سمجھ میں اللہ یتام النا سبھی مگر یہ کہ لوگ اس کے ساتھ معاملات کرتے ہوں کتبری ون وقرتی جیسے کہ سونے کا غیر مضروب ٹکڑا ہے ون وقرتی اور چاندی کا غیر مضروب ٹکڑا یعنی جس پر مہر نہیں لگی ہوئی فتح سے خوش شرکت بھی مات ان کے ساتھ بھی شرکت صحیح ہے ان پر بھی شرکت صحیح کیونکہ لوگ اس پر معاملات کرتے ہیں شیرا روزا اچھا بھائی بھائی بتلایا یہ شرکت صرف کس چیز میں ہوگی کس پر منعقد ہوگی درحان درحان دینار اور فلو سے بھائی دونوں کے پاس مال ہے کچھ سامان ہے اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے بھائی سمجھ میں آیا ایک کے پاس بھی کچھ مال مویشی ہیں دوسرے کے پاس بھی کچھ مال مویشی ہیں بھائی اب دونوں اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے ایک کے پاس بھی کچھ تجارت کا سامان ہے دوسرے کے پاس بھی کچھ تجارت کا لیکن ہم نے تو بتایا شرکت صرف کس میں ہوگی برہم دینار اور فلو اب ان میں کیسے شرکت کی جائے بھائی تو طریقہ بتلا رہے ہیں صاحب خزوری بھائی کرے ایک اپنے نصف سامان کو دوسرے کے نصف سامان کے بدلے بیچتے کیا کرے الگ نہیں کرنا بھائی ایک کے پاس بھائی دس بکریاں ہیں دوسرے کے پاس بھی دس بکریاں ہیں بھائی آپ ان پر کیا کرنا چاہتے ہیں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک اپنی نصف بکریوں کو دوسرے کی نصب بکریوں کے بدلے میں کیا کر دے بیچ دے لیکن یہ مانا نہیں جو بیچ رہا ان کو الگ کر دے الگ کر دیا پھر تو پھر الگ ہو گیا دونوں کا مال بھائی وہ اپنی پانچ بکریاں نکال کے علیحدہ کرے یہ لو بھائی یہ میں نے تمہیں بیچ دی اور وہ اپنی طرف سے بھی پانچ بکریاں علیحدہ کر کے دے دے لو یہ بڑی میں نے تمہیں اس کے بدلے بیچ دی نہیں بھائی یہ نہیں مشا طریقے پر ہو مارانا سمجھ میں آیا دس بکریاں کھڑی ہیں ان دس میں سے میں نے نصف کیا کر کو نصف حصہ یوں کو. نصف حصہ اس کا میں نے کیا کیا آپ کو بیچ دیا آپ کی بکریوں کے نصف حصے کے بدلے میں آپ مولانا دونوں طرف کی بکریوں میں دونوں آدمیوں کا حصہ آ گیا. ان دس بکریوں میں بھی نصف ایک کا ہے تو نسب دوسرے ان دس بکریوں میں بھی نسب ایک کا ہے نصب لیکن کیا دونوں کا حصہ الگ الگ ہے یا پھیلا ہوا ہے سارے دس کے اندر معلوم ہوا ہر بکری میں بھائی ایک نصب ایک کی ہے نسب دوسرے کی یعنی اس کی پہلے کی جو دس بکریاں ہیں ان میں ہر ہر بکری میں نصف حصہ ایک کا نصف حصہ دوسرے, دوسرے کی دس بکریوں میں سے بھی ہر ایک کے اندر نصف حصہ ایک کا نصف حصہ اب شرکت آ یہ شرکتیں ملک آ گئی کیا آ گئی ایک شرکت ملک کس کو کہتے تھے ایسی چیز جس میں دو آدمی شریک ہوں تو ان دس بکریوں میں یہ پہلے تو ایک ہی تھیں لیکن جب اس نے بغیر الگ کیے اس کا نصب حصہ دوسرے کو بیچ دیا تو ان میں سے نصب کا مالک یہ خود ہے نصب کا مالک وہ مشتری بن گیا تو یہاں پر دیکھو اب یہ ایک ایسی چیز آ جس میں دو آدمی شریک ہیں پھر شرکت املاک آ گئی کیا آ گئی ادھر والی بھی دس بکریوں میں اسی طرح بھائی کیا آ گئی شرکت املاک آ گئی اب اس کے بعد آفد کر لیں آپس میں شرکت والا آفد مفاوض آ بھائی سمجھ میں آ ہم نے تو بتایا تھا کہ شکل مفاوضہ صرف دراہم دنانی اور خلوص نافقہ پر ہو سکتا ہے اور مال وغیرہ پر آپ دوسرے مال وغیرہ ہے اس میں شرکت آپس میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہے بھائی تو بتلایا صاحب خدوری نے کہ دونوں اپنے اپنے مال کے نصف کو دوسرے کے مال کے نصف کے بدلے کیا کر دیں بیچ دیں لیکن الگ الگ کر کے نہیں بیچنا بلکہ کس طریقے پر بیچنا ہے کے طریقے پر کہ سارے مال میں دوسرا بھی کیا ہو جائے شریف ہو جائے اس طریقے پر بیچو الگ نہ کرو جو بیچ رہے ہو بس یوں کہ میں نے اپنے مال کا نصف حصہ کیا کر دیا آپ کو آپ کے مال کے حصے کے بدلے میں بیچ دیا تو اب کون سا نصب بیچا الگ تو کیا نہیں تو پورے مال میں دوسرا بھی شریک ہو گیا آدھے کے اندر اور یہ بھی دوسرے کے پورے مال میں کیا ہو گیا آدھے کے اندر شریک تو یہ شرکت املاک آ گئی اب دونوں کے پاس جو مال ہے دونوں اس کے اندر شریک ہیں مارانا اب اس کے بعد کیا کر لیں آپ مفاوضہ کر لیں آپس میں اب جب آپ نے مفا کیا تو دونوں کے پاس جو مال موجود ہے وہ دونوں کے درمیان مشترکہ ہے اب اس کے ذریعے ان کو بیچیں اور نفع کمائیں اور نفع کے اندر دونوں کیا ہوتے جائیں گے شریک ہوتے جائیں گے سمجھ میں آیا دونوں نفع کے اندر شریک ہوتے جائیں گے اور اب مثلا بھائی ان میں سے ایک جو بھی بکری بیچے گا دوسرے کا بھی اس میں نصف حصہ ہے یا نہیں بھائی نصف حصہ ہے تو جو بھی نفع کمائے گا اب آدھا نفع اس کا بیچنے والے کا کیونکہ آدھا حصہ اس کا تھا اور آدھا حصہ کس کا ہو جائے گا دوسرے کا کیونکہ آدھا حصہ اس کا تھا بھائی سورج سمجھ میں آگے بھائی تو اب پہلے شرکتیں املاک کے لے آئے پھر اس کے بعد کیا کر لیں شرکت عقود کر لیں عقد کر لیں آپ اس میں بھائی. تو کہتے ہیں وہ ان ارادہ شرکت بالعروضی اور اگر ارادہ کریں سامان کے ذریعے شرکت کا تو باہ کل واحد منہما نصف ما لہو بن نصر مال الاخر تو بیش دے دونوں میں سے ہر ایک اپنے نصف مال کو دوسرے کے نصف مال کے بدلے میں سم آقد شرکت پھر کیا کر لیں شرکت کا عقد کر لیں بھائی سمجھ میں آیا تو پہلے شرکت املاک آ گئی اب جب شرکت املاک آ گئی دونوں دونوں طرف کی بکریوں میں شریک ہو گئے اب کسی ایک کے لیے بھی ان میں تصرف کرنا جائز نہ رہا اب آقد بھی آپس میں کر لیں جب آقد کر لیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے کیا بن گئے وکیل بھی بن گئے اور ککیل بھی, بھی بن گئے بھائی تو اب کر لیں سمجھ میں آیا تو وہ اماں شرق طلعانی یہ تھا شرکت عینان کی بات بتلائیں گے باقی وہ اما شرکت العینانی باقی شرکت ایسا وکالتیفالتی یہ مناقض ہوتی ہے وکالت پر نہ کفالت پر شرکت مفاوضہ میں تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہے اور دوسرے کا کفیل بھی ہے لیکن یہ جو شرکت عینان ہے اس میں دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل تو ہے لیکن کفیل نہیں <تصفح> لہذا شرکت مفاوضہ میں جو ایک شخص عاقد کر لیتا تھا تو, تو اگر اس پر کوئی دین آتا تھا تو اس دین کا مطالبہ اس حاقت کرنے والے سے بھی کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ اصیل تھا اور دوسرے سے بھی کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ کفیل تھا لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا یہاں وکیل تو ہے کفیل نہیں لہٰذا جس نے آکد کیا ہے اسی سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے دوسرے کی طرف سے ضمانت ہی نہیں ہے تو اس سے طلب کس بات چیز کرتے ہو بھائی میں ایک آدمی کو بیچتا ہوں بھائی جاؤ میرے لیے ایک گاڑی خریدو وہ گیا اس نے گاڑی خرید لی اب گاڑی کے اس کو پیسے دینے ہیں بھائی تو جو مشتری ہے وہ اسی سے مطالبہ کر سکتا ہے آ کر موکل سے ور... آ... مطالبہ نہیں کر سکتا صرف جو عقد کرنے والا ہے وکیل اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے تو لہذا یہاں پر بھی جب یہ وکالت پر صرف منعقد ہو رہی ہے تو جو عقد کر رہا ہے اس سے دین کا مطالبہ ہو سکے گا دوسرے سے مطالبہ یہ فرق ہے دونوں میں دیکھا تو کہتے ہیں فتح وکالتون کفالتی یہ شرکت عینان منقض ہوتی ہے وکالت پر نہ کہ کفالت پر ویسے اور یہاں مال میں زیادتی صحیح ہے یعنی کمی بیشی صحیح ہے وہاں تو ہم نے کہا تھا دونوں کا مال کیا ہونا چاہیے برابر یہاں دونوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں ایک کا مال زیادہ ہے ایک کا مال ایک مال والا آدمی ہے دوسرا کیا ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں پھر بھی کوئی نہیں یہ اس میں تو مال کی برابری ضروری نہیں ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ دونوں مال کے اندر تو برابر ہوں اور تفاضل زیادتی ہو نفع کے اندر بھائی کس کے اندر بھائی دیکھو دونوں نے شرکت کی زیر کے پاس بھی دس لاکھ روپے ہیں آمر کے پاس بھی دس لاکھ روپے ہیں لیکن دونوں آپس میں شرکتیں اینان کرتے ہیں بھائی زیر نے کہا بھائی پانچ لاکھ میں ملاتا ہوں پانچ لاکھ تم ملاؤ کاروبار کرتے ہیں بھائی تو یہ کون سا آکد ہوا شرکت عینان کون سا ہو گیا دونوں نے پیسے ملائے کاروبار شروع کر دیا اب دونوں میں سے جو بھی شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو دونوں نے برابر پیسے ملائے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں امر اسمال کے ذریعے جو بھی چیز خریدے گا جو بھی چیز خریدے گا نصف حصہ اس کا ہے اور نصف دراصل یہ کس کے لیے خرید رہا ہے دوسرے شخص کے لیے جو اس کے ساتھ اور کیونکہ یہ اس کا وکیل بھی ہے عقد کر چکا ہے اس کے ساتھ بھائی تو نصف وہ اپنے لیے خریدتا ہے اور نصف دوسرے کے لیے اس کا وکیل ہونے کی وجہ سے بھائی تو اب مال میں دونوں برابر ہیں ایک کا بھی کتنا حصہ ہے دوسرے کا بھی کتنا حصہ پانچ لاکھ اور نفع بھی کیا ہونا چاہیے برابر ایک کا نفع مثلا ہزار روپے نفع ہوا تو پانچ سو کس کے زید کے اور پانچ سو کس کے ہاں کے لیکن زید نہیں, نہیں بھائی اس طرح نہیں پانچ لاکھ تم بھی لاؤ پانچ لاکھ میں بھی گا لیکن نفع جو ہے نا نفع کے تین حصے کیا کریں گے دو حصے میرے ہوا کریں گے ایک حصہ تمہارا یعنی جب بھی مثلا تین سو روپے آئے تو دو سو میرے ہوں گے اور سو تمہارا ہونا تو یہ چاہیے تھا مال برابر ہے ڈیڑھ سو تمہارا نفع ڈیڑھ سو دوسرے کا نفع لیکن یہ شرط کیا لگا رہا ہے دو سو میرا ہوا کرے گا سو تو دیکھو اب نفع برابر ہے یا کمی بیشی ہے نفع میں بیشی کمی بیشی ہے تو جب مال برابر ہو تو نفع بھی برابر ہونا چاہیے لیکن کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ مال دونوں کا برابر ہے اور نفع میں کیا کر رہے ہیں کمی بیار کہتے ہیں ہاں ایسا کرنا جائز ہے بھائی اس کی کہتے ہیں ضرورت پیش آتی ہے ایک آدمی تجارت میں زیادہ ماہر ہے زید اور امر آپس میں عقد کر رہے ہیں زید بڑا ماہر تاجر ہے عمر کو تو ابھی کام ہی نہیں آتا بھائی تجارت تو وہ لازمی بات ہے زید کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ آدھے پیسے تم لو اور آدھے پیسے میں لوں بلکہ میرا نفع کیا ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے سورج سمجھ میں آگئی تو لہذا اگر دونوں کا مال برابر بھی ہو پھر بھی نفع کے اندر کمی بیشی جائز ہے سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو یہ مانا وہ یا صفا و یا پھر مالی و یافاظ والا فل اور یہ بھی جائز ہے کہ برابر ہوں دونوں مال کے اندر اور کمی بیشی ہو نفع کے اندر بھائی زیادتی ہو یعنی نفع میں وَيَجُوزُ أَن كُلُّ مَالِهِ دُونا <بازِن> جی ابھی بتلایا بھائی زید کے پاس کل کتنے پیسے تھے یہ تو مال شرکت پانچ پانچ لاکھ تو ملائے ہیں ویسے کتنے تھے دس لاکھ اور دوسرے کے بعد فرض کرو دس نہیں تھے پندرہ تھے مالانا کوئی حرج نہیں بھائی اور سارے مال پر شرکت یہاں ہوتی ہے یا جتنے میں مرضی ہے بھائی مفاوضہ میں تو سارے مال میں کیا ہو جاتی تھی شرکت ہوتی تھی وہاں تو آپ نے پڑھا اگر کسی کو کہیں سے تھوڑا بھی مال مل گیا جس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تو فوراً عقد مفاوضہ کیا ہو جایا کرتا تھا باطل ہو جایا کر جیسے کسی کو وراثت کے طور پر مال ملا یا توحفے کے طور پر تو عقد مفاوضہ باطل لیکن شرکت عینان میں تو برابری ضروری نہیں نہ مال میں برابری ضروری اور نہ نفع کے اندر برابری اور اس میں یہ بھی نہیں ضروری کہ جتنا مال ہے سارا عقد شرکت کے اندر کرنا پڑے گا بلکہ تھوڑا سا حصہ کر دیا زید کے پاس تو سارے دس لاکھ ہیں لیکن وہ سارے میں شرکت نہیں کر رہا کتنے میں کر رہا ہے صرف پانچ لاکھ آمر کے پاس تو پندرہ لاکھ ہیں لیکن وہ سارے میں شرکت نہیں کر رہا صرف کس میں کر رہا ہے پانچ لاکھ, <تصفح> ہے پانچ لاکھ تو یہ صحیح ہے بھائی کس جائز ہے کہ سارے مال میں شرکت نہ کریں بلکہ کچھ مال میں کیا کر لیں آپس میں یہ شرکتیں عام میں درست ہے تو یہی بات بیان کریں بھائی قدا کُ المن ہما ببازی اور جائز ہے کہ یاقد یاقد کر لیں شرکت کا یاقد کر لیں دونوں میں سے ہر ایک اپنے باز مال کے بدلے ساتھ اپنے بعض مال کے ساتھ دون بعضی نہ کے بعض کے ساتھ یعنی کچھ کے ساتھ کرے کچھ کے ساتھ نہ کرے یہ درست ہے بھائی ولا تشخو بنا انفا و تصوبی اور صحیح نہیں ہے یہ مگر ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ مفاوضہ ان کے ساتھ صحیح ہے بھائی شرکت عینان بھی صرف انی چیزوں میں صحیح ہے جن چیزوں میں شرکت مفاوضہ ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ صحیح ہے اور شرکت مفاوضہ کس کے اندر صحیح تھی بھائی درہم دینار اور پلو تو شرکت عینان بھی کس کے اندر ہوگا صرف درہم دینار اور پلو سے نام ہاں باقی اگر سامان کے ساتھ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہی صورت اختیار کی جائے گی بھائی طریقہ ومین جی ہنانی ومین جی ہل آخری دراہیم ہو اور یہ بھی جائز ہے اس کے اندر کے دونوں شریک ہو جائیں اور ایک کی طرف سے دینار ہوں اور دوسرے کی طرف سے دراہیم ہوں جی سر کیونکہ یہ دونوں آہ... کس قبیل سے ہیں سمن کے قبیل سے ہیں بھائی میں تو جس نے بھی کوئی چیز خریدی بائی کیا کر سکتا ہے سمن کا مطالبہ عقد کرنے والے سے بھی کر سکتا تھا اور دوسرے سے بھی سمن عقد کرنے والے سے کیوں مطالبہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ اصیل ہے اسی نے تو وہ تو اصل ہے عقد کے اندر اسی نے تو عقد کیا اور دوسرے سے کیوں کر سکتا تھا کیونکہ وہ کفیل تھا وہ ضامین تھا لیکن یہاں پر ایسا جو عقد کرتا ہے سمن کا مطالبہ صرف اسی سے ہوگا دیکھیے کہتے ہیں وہ مشتراہ کلو مین ہو اور وہ چیز جس کو خریدے دونوں میں سے کوئی ایک بھی لشرکتی لشرکت کس لیے خریدے بھئی؟ شرکت شرکت بھائی شرکت کے لیے خریدتا ہے ہی تو مطالبہ کیا جائے گا اس کے سمن اسی سے اس کے سمن کا دون کہ دوسرے سے اسی سے مطالبہ ہوگا دوسرے سے نہیں ہوگا بھائی و جو اعلیٰ شریکی ہی بے ہی ہو اور رجوع کرے گا اپنے شریک پر اس کے حصے کے بقدر اس میں سے بھائی میں نے اور زید نے شرکت کی بھائی شرکت عینان اب میں نے کیا کیا بھائی شرکت عینان کی تو شرکت عینان کے اندر اب میں نے ایک گاڑی خرید لی کیا, کیا گاڑی خریدی شرکت کے لیے کہ اس کو پھر آگے بیچیں گے نفع کمائیں گے تو اس گاڑی میں مثلاً نصف حصہ میرا ہے تو نصف کس کا ہے زید کا بھی تو ہے لہذا اب میں کیا کروں گا اس کے حصے کے بقدر زید پر رجوع کروں گا کہ میں نے دس لاکھ کی مثلا گاڑی خریدی ہے پانچ لاکھ میرے ذمے آتے ہیں پانچ لاکھ آپ کے ذمے آتے ہیں میں نے اپنی طرف سے دس لاکھ دے دیا ہے اب آپ مجھے کیا کریں پانچ لاکھ دے دیں بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ مانا جو اعلیٰ شریک ہی اور پھر وہ رجوع کرے گا اپنے شریک پر اس کا حصہ جو ہوگا قبل شی امبک شرکا اور اگر ہلاک ہو گیا شرکت کا مال شرکت کا مال, شرکت کا مال کیا ہوا اچھا تو بتلائیں گے مولانا جب شرکت کا مال ہی ختم ہو گیا تو شرکت بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی باطل نے زیر نے پیسے ملائے تھے دس لاکھ روپے اس سے کاروبار کرنا ہے پیسے رکھے صبح آ کر دیکھا تو پیسے غائب مولانا چوری ہو چکے تو شرکت کیا ہوئی عقد شرکت ہی کیا ہو گیا با پیسے ہی ختم ہو گئے جن پر شرکت ہوئی تھی یا میں نے اور زید نے کیا کیا بھائی عقد کر لیا زید نے پانچ لاکھ زید نے ملانے ہیں اور پانچ لاکھ میں نے ملانے ہیں زید نے بھی اپنے پیسے یہاں لا کر رکھے میں نے بھی اپنے پیسے یہاں لا کر رکھے ابھی ہم نے ملایا نہیں تھا پیسوں کو کوئی چیز ابھی نہیں خریدی ان کے ذریعے کہ اچانک آگ ایک دم لگی اور وہ زید کے پیسے جل گئے صرف تو ایک کا مال کیا ہوا ہلاک ہو گیا شرکت سے پہلے ہی تو شرکت ہی کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی بھائی ہم دوسرے کا حصہ ہی نہیں رہا تو کس چیز میں شرکت تو کہتے ہیں وہی راہ کا مال اگر ہلاک ہو جائے شرکت کا مال اور احد المالی یا دونوں مالوں میں سے ایک مال قبل یا شعب اس کے کہ دونوں خریدیں کوئی چیز بطالت شرکت ہوں تو شرکت باطل ہو جائے گی اچھا کوئی ایک چیز خرید چکے ہیں مقصد میں نے اور زید نے کیا کیا میں نے بھی پانچ لاکھ رکھے یہ لو بھائی کیا پانچ لاکھ یہ ہے میں ملاتا ہوں زید نے بھی پانچ لاکھ نکالے یہ لو بھائی یہ پانچ لاکھ میں ملاتا ہوں میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک شخص سے عقد کر لیا شرکت کے طور پر اور اس سے ایک گاڑی خرید لی کیا لاکھ میں مثلا میں نے کیا کی تو میں ایک چیز میں خرید چکا ہوں اس مال شرکت کے ذریعے زید نے ابھی کچھ نہیں خریدا تھا کہ وہیں پہ مارا نا آگ لگی اس کا مال کیا ہوا ویسے میں مثال دے رہا ہوں آگ لگ بھائی آپ کو ہی سورت بنا لینا بس سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ایک مال شرکت کے لیے چیز خرید چکا ہے دوسرے نے بھی خریدی نہیں تھی کہ اس کا سارا مال کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا اچھا تو کہتے ہیں بھائی آپ اگر چیز کا مال ہلاک ہوا لیکن اس مال کے ہلاک ہونے سے پہلے دو ایک شخص دونوں میں سے کیا کر چکا ہے ایک چیز کو کس طریقے پر خرید چکا ہے شرکت کے طریقے پر خرید چکا ہے اور لہذا اس چیز کے اندر دونوں اب بھی کیا ہیں شریک ہیں دونوں لہذا اس میں سے مثلا چھ لاکھ کی چیز خریدی تو تین لاکھ تو میرے اوپر آتے ہیں تین لاکھ کس پر آتے ہیں زید پر تو وہ تین لاکھ کے لیے اب میں زید کی طرف رجوع کروں گا کہ لاؤ بھائی پیسے دو تین لاکھ سورج سمجھ میں آ گئی یہی بات بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہی اپنے مال سے بھائی دیکھو میں نے اپنے مال کے ذریعے کیا کیا دس لاکھ مثلا زہر ملا ملائے دس لاکھ میں نے ملا دی شرکت کرنی ہے ان میں ابھی ہم نے پیسوں کو ملایا نہیں آپس میں میں نے پہلے چھ لاکھ کی کیا کر لی اپنے مال کے ذریعے گاڑی خرید لی اور زید نے ابھی اپنے مال کے ذریعے کچھ نہیں خریدا کہ اس کا مال ہلاک ہو گیا تو یہ گاڑی میں نے کس کے ذریعے خریدی ہے اپنے مال کے ذریعے لیکن نیت کیا تھی ارادہ کیا تھا شرکت, شرکت, شرکت, شرکت کے ارادے سے خریدی ہے تو لہذا اب اس گاڑی کے اندر آدھا ہے مثلاً جس میرا ہے تو آدھا کس کا ہے زید کا تو زید پر آپ چھ لاکھ میں سے کتنے آتے ہیں اس کا مال شرکت والا ہلاک ہو گیا لیکن یہ گاڑی تو ابھی شرکت والی باقی ہے یہ تو خریدی جا چکی ہے سونے تو میں نے اپنے مال سے خریدی ہے تو پھر اس پر رجوع کروں گا بھائی وہی نشترا آخادی مالی شی ان اور اگر خریدا دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے مال کے بدلے میں کسی چیز کو کا مال الاخر اور دوسرے کا مال کیا ہوا ہلاک ہوا قبل شیرا قبل اس کے خریدنے کے یعنی اس نے کوئی دوسری شرا ابھی نہیں کی تھی بھائی اس شیرا سے وہ پہلی شرانی مراد بھائی ایک نے خریدا اور دوسرے کا مال خریدنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا یہ نہیں بتلانا چاہتے بھائی ادھر دیکھو ایک صورت یہ بنتی ہے ترجمے سے یہ سمجھ میں آتا ہے حالانکہ مال آخری قبل شرائی دوسرے کا مال کیا ہوا خریدنے سے پہلے ہی کیا ہو گیا میں نے بھی دس لاکھ نکالے یہ دس لاکھ شرکت کے ہیں زیادہ بھی کیا کیا دس لاکھ نکال لیے بھائی یہ الگ کر لیے تھے دونوں نے بس اور میں نے اس دس لاکھ اپنے پیسوں میں سے کیا کر لی ایک گاڑی خرید لی تو ترجمہ یوں سمجھ میں آتا ہے وہ حالانکہ مال الآخر قبل شرائی اور دوسرے کا مال کیا ہو گیا اس خریدنے سے پہلے ہی تو دیکھو عبارت سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک نے اپنے مال کے لیے چیز خریدی اور اس کے خریدنے سے پہلے دوسرے کا مال کیا ہو چکا دیکھو وہالا کا مال ال آخری قبل شرائی اور دوسرے کا مال کیا ہوا خریدنے سے پہلے ہی خریدنے سے پہلے ہی چیز ہلاک ہو گیا پھر تو کیا ہوا شرکت ہی ختم ہو گئی یہ مقصد نہیں ہے بتلانے کا مقصد یہ کہ اس دوسرے کے خود خریدنے سے پہلے اس نے ابھی اپنے مال میں کوئی شیرا نہیں کی لیکن ایک نے ایک اپنے مال میں کیا کر چکا تھا شیرا کر چکا تھا سورج سمجھ میں آ تو یہ جو آ کے شیرا ہے یہ شیرائے ثانی مراد ہے یعنی اول سے غیر شیرہ مراد ہے اول نہیں مراد تو کہتے ہیں وہ انشترا ہی خریدا دونوں خَرِ شیرا اور دوسرے کا مال ہلاک ہوا اس دوسرے کے خریدنے سے پہلے ہی پھل مشترہ بینا ہوما آلام آشارہ تھا وہ مشترا وہ جو خریدی ہوئی چیز ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہوگی آلام آشارہ اس اسی طرح جیسے انہوں نے شرط لگائی تھی ان کے معنی شرط لگائی تھی بھائی یعنی اگر بھائی آخد اس بات پر ہوا تھا جو بھی چیز خریدیں گے اس میں آدھا حصہ میرا ہوگا آدھا حصہ تمہارا نفا بھی آدھا تمہارا نفا آدھا میرا اس کے مطابق اگر یہ طے ہوا تھا جو بھی چیز خریدیں گے پیسے اتنے ملائے ہیں کہ جو بھی چیز خریدیں گے مثلاً میرے ہیں دس لاکھ تو زید کے تھے بیس لاکھ اب جو بھی چیز خریدیں گے اس کے تین حصے ہوں گے ایک حصہ میرا بنتا ہے دو حصے کس کے بنتے ہیں زہر کے بھائی اور نفع بھی اسی طرح مثلا ہم نے رکھا کہ میرے سو روپیہ ہوگا تو تمہارے کتنے دو سو, دو سو ہوا کریں گے تو جس جو شرط ہی اسی کے مشترہ ان دونوں کے بیچ ہوگا اسی جو قسط میں شرط ہوئی تھی یعنی جتنا حصہ ایک کا تھا جتنا دوسرے کا اسی کے مطابق ہوگا وج شریک ہی بحث مینسا منی ہی اور یہ جتنے چیز خریدی ہے بھائی اپنے مال سے اور کس لیے خریدی شرکت کے طور پر اور دوسرے کا مال تو کچھ خریدنے سے پہلے کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا تو یہ خریدنے والا رجوع کرے گا اپنے شریک پر بحث مینسمنی ہی اس کا جو حصہ ہے اس چیز کے سمن میں سے اتنا اسے لے لے گا ویج و شرکت وجوز و يخلط المال اور شرکت جائز ہے اگر مولانا نہ ابھی ابھی پیسے ابھی ملائے نہیں پھر بھی کیا ہے, ہے سونے میرے اور زید میں عقد ہو گیا کہ کیا کریں گے آج کے بعد ہم جو بھی کام کریں گے اس میں ہم دونوں کیا ہوں گے شریف ہوں گے دس لاکھ تمہاری طرف سے دس لاکھ میری طرف سے آپ بھی ہم نے پیسے نہیں ملائے تھے میں نے پہلے یہ گاڑی خرید لی کس نفص... کس خریدی شرکت کے لیے خریدی لی مولانا تو ابھی مال نہیں ملایا لیکن پھر بھی کیا ہے شرکت ہو گئی بھائی سمجھ میں آیا مال ملانا تو یہ تھا وہ بھی دس لاکھ لائے میں بھی دس لاکھ لاؤں اکٹھے ملا دیے یہ لو بھائی اب یہ مال شرکت بن گیا آؤ اس سے کاروبار کرتے ہیں. ابھی مال نہیں ملایا میں نے پہلے کیا کر دیا تو پھر بھی شرکت صحیح ہے سورت سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ وَاِلَّمْ يَخْلَطَ الْمَالَ اور جائز ہے شرکت دونوں نے ملایا نہ ہو مال کو ولاکت اور شرکت صحیح نہیں اگر دونوں میں سے کسی ایک کے لیے معین دراہیم کی شرط لگائی گئی نفے میں سے بھائی میں نے اور زید نے شرکت کی آؤ ہم مل کر کام کرتے ہیں جو بھی نفع آئے گا جو بھی نفع حاصل ہوگا نصف تمہارا نصف میرا یہ تو ٹھیک ہے مولانا لیکن اس کے بجائے ایک شخص یہ شرط لگاتا ہے بھائی بھائی جو بھی نفع آئے گا اس میں سے سو درہم پہلے میرے ہوا کریں گے پھر جو باقی بچے گا نفع اس کو ہم دونوں آدھا آدھا آد تقسیم کریں گے کیا کریں گے یہ والا کام ہم شروع کر رہے ہیں بھائی اس کے اندر ہمیں جتنا بھی نفع ہوا پہلے سو درہم کس کے ہوں گے میرے ہوں گے باقی نفع کو ہم دونوں کیا کر لیں گے آپس میں یہ یوں کہہ دیتا ہے اس میں سے سو درہم میرے ہوں گے باقی نفع تمہارا ہوگا کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے نام اس لیے کہ ہو سکتا ہے نفع ہی سارا سو درہم ہم ہو جب نفع ہی صرف تو دیر ہوا تو جس نے اس کی شرط لگائی تھی اس بیچارے اس کو تو نفع مل گیا دوسرے بیچارے کو تو کچھ بھی نہ ملا تو شرکت رہی نفع میں تو شرکت آئی نہیں تو یہ جو معینہ دراہم لگا دینا ہے یہ تو شرکت کو ختم توڑنے والی چیز ہے لہذا اس شرط پر شرکت صحیح نہیں بلکہ شرکت فاسد ہو جائے گی کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی یہ مانا والا صرف شرکت ہو اور شرکت صحیح نہیں ہے جب جبکہ شرط لگا دی گئی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے و مسماتن معین دراہم کی یعنی ان کی خاص مقدار کی شرط لگا دی مینر کس میں سے نفع میں سے مقررہ دراہم کی شرط لگا دی بھائی یوں کر لیں جب شرط سے کسی ایک کے لیے مقررہ کی کس میں سے نفے میں سے رکھنا یہ جو ان کے پاس اب مال شرکت ہے دونوں تجارت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہ ہر ایک کے مال تجارت ان کے پاس بطور امانت کے ہے کچھ مال میں استعمال کر رہا ہوں میرے پاس یہ مال کس طور پر ہے لہذا اگر میں نے کوئی تعدی نہیں کی میرے پاس یہ مال ہلاک ہوا تو امانت کے اندر زمان آتا ہے کہ نہیں آتا بھائی امانت میں زمان نہیں آتا لہذا جس کے پاس سے مال ہلاک ہوا اس پر زمان نہیں آئے گا یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی اچھا اب دونوں کیا کیا کر سکتے ہیں بھائی دونوں نے آپس میں شرکت کا عقد کر لیا ہے اب اس کاروبار کے پیسے کو کن کن چیزوں میں لگا سکتے ہیں بھائی دیکھو بعض اوقات ایسا کیا جاتا ہے کاروبار میں کہ ایک آدمی کو پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ میرے پیسے آپ اپنے ساتھ کاروبار میں لگائیں آپ کے کل پیسے کتنے ہیں پانچ لاکھ کاروبار میں لگے ہوئے لیجئے یہ میرے بھی ایک لاکھ ساتھ ملا لیں اور میرے حصے کا جو نفا آیا کرے وہ مجھے دے دیا کریں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مسا فل مال کتنا بن گیا چھ لاکھ اور چھ لاکھ معلوم ہوا جتنا نفا آئے اس میں سے پانچ لاکھ آپ کا تھا ایک لاکھ میرا تھا تو اتنا ہی نفے کا بھی حساب ہوگا ہر چھ روپے میں سے پانچ روپے آپ کے ہوا کریں گے ایک روپیہ میرا ہوا کرے گا اس کو کہتے ہیں بزاج یعنی اپنا مال بطور پونجی کے کاروبار کے لیے کسی کو دینا بھائی اور اس پر نفع وصول کرنا اب دیکھو میرا اصل مال بھی ہے اب مجھے اس سے پورا پورا نفع مل رہا ہے اور پھر جب میں چاہوں اپنا مال بھی اس سے کیا کر سکتا ہوں واپس لاؤ بھائی میرا میرے پیسے واپس کر دو سورج سمجھ میں آ گئی. اس کو کیا کہتے ہیں بزاج کیا کہتے ہیں بزارج. تو کیا اس طور پر وہ مال شرکت کسی ایک آدمی دوسرے کو دے سکتا ہے تو مزاج میں نے بتلایا بھئی کس کو کہتے ہیں کسی دوسرے کو مال دینا تاکہ وہ اس کو تجارت میں لگائے اور اس کے مال پر جتنا نفع ہو اس مال والے کو دیتا رہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں مزاج کہتے ہیں تو کیا دونوں شریکیں دو شریک جنہوں نے آپس میں آپ مفاوضہ کیا ہے یا شرکت عینان کی ہے یہ اس مال شرکت کو دوسرے کو مزاج کے طور پر دے سکتا ہے کوئی ان میں سے کہتے ہیں ہاں دے سکتا ہے بھائی تجارت میں تو ہوتا ہی ہے جس طریقے سے بھی ہو کیا کیا جائے جائے نفع کمایا جائے تو تو اس طرح کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کیا کیا پیسے دے دیے اور اس پر نفع وصول کرتے رہے بھائی جتنا نفع آ رہا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ درست ہے بھائی تو کہتے ہیں جی ولیک الاحدینی اور آخر مفا وضہ کرنے والوں میں سے کرنے والے دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ شریک کا یہ اصل میں تھا شریک کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور شرکت عینا کرنے والے دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کو کے لیے کے لیے جائز ہے انیوب ضیال مال کہ وہ کیا کریں مال کو بطور کے دوسرے کو دے اسی کے تاجروں میں یہ رائف ہے وہ اس طرح کیا کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے مزاربتاً مزاربت جانتے یا نہیں جانتے بھائی اس کا بھی آگے باقاعدہ باب آ رہا ہے عقد مزاربت اس کو کہتے ہیں کہ پیسے ایک کے ہوں محنت دوسرے کے ہو اور نفاست میں تقسیم کریں بھائی زید ہے مث تجارت کا تو ماہر ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے اس کو پیسے دے دیے لو بھائی میرے پیسے لو ان پہ کاروبار کرو اور جو نفع کماؤ گے وہ ہم آپس میں کیا کر لیں گے برابر برابر تقسیم اس کو کہتے ہیں آقد مزاربت کیا کہتے ہیں پیسہ ایک کا محنت دوسرے کی اور نفع آپس میں کیا کرتے ہیں تقسیم کر لیتے ہیں تو کیا یہ دونوں جنہوں نے آخر مفاوضہ کیا یا آخر عینان کیا ہے کیا یہ آپس میں ان میں سے کوئی ایک کسی کو مزاربت کے طور پر یہ مال شرکت دے سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بھی دے سکتا ہے مزاربتاً اور یہ بھی ان کے لیے جائز ہے کہ وہ مال دے دے بطور ان میں سے ہر ایک مال کو مزاربت کے طور پر وہیارہ پی اچھا بھائی یہ آگے کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں مال شرکت کے اندر تصرف کے لیے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا کر سکتے ہیں وکیل اس لیے کہ ہر کام آدمی خود تو نہیں کر سکتا بھائی تاجر بھی کیا کرتے ہیں بعض معاملات میں دوسروں کو کیا کر دیتے ہیں وکیل بنا دیتے ہیں تو اس کی بھی ان کو اجازت ہے تو کہتے ہیں وہ یو اک قلعہ ان سب کا آٹف بھائی اسی یوزیا پر ہے ولی کل واحد و شریک قلعہ تصرفی بھائی سمجھ میں آیا بھائی یوزیا کو اٹھاتے جائیں اور یہ معطوف کو اس کی جگہ رکھتے جائیں اور آخر مفاوضہ کرنے والوں میں سے ہر ایک کو اور اسی طرح شرکت عینان کرنے والے ہر شریک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ وکیل بنائے من اس شخص کو یا تو جو رفی کے اندر کیا کرے اس مال میں تصرف کرے وکیل بنا سکتا ہے کیونکہ تجارت میں وکیل بنائے جاتے ہیں وہ یا اور کیا کر سکتا ہے یہ مال شرکت دوسرے کے پاس بطور رہن کے بھی کیونکہ بعض اوقات انسان عقد کرتا ہے اور اس پر دین آیا تو پھر بطور رہن کے کوئی چیز رکھوانا چاہتے ہیں تو کیا مال شرکت میں سے کوئی چیز کسی کے بعد رہن رکھوا سکتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھائی تاجروں کو اس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے ہر وقت تو نقل پیسہ جیب میں نہیں ہوتا بعض اوقات عقد کر لیا اور پیسے بعد میں دینے ہیں تو وہ جو بائے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی چیز جب تک میرے پاس رہن رکھواؤ تو یہ کیا کر سکتا ہے مالی شرکت میں سے کوئی چیز اس کے پاس رہن رکھوا سکتا ہے تو استر ہینا اور خود بھی رہن رکھ سکتا ہے کوئی چیز دوسرے کے پاس بھی رہن رکھوا سکتا ہے اور خود بھی رہن رکھ سکتا ہے کوئی چیز بھائی وَيَسْتَاجِرَ ج اجنبی یا اور اجرت پر رکھ سکتا ہے کسی اجنبی کو بھی اس مال پر بھائی بھائی کوئی ملازم وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں تو تجارت کے اندر سارا کام خود کیا جاتا ہے یا بعض اوقات ملازم بھی رکھے جاتے ہیں تو کیا مال شرکت پر کسی کو ملازم رکھ سکتا ہے کہ مال شرکت میں سے پھر اس کو ادائیگی کی, کی جائے کہتے ہیں ہاں یہ بھی کر سکتا ہے نسی اور بیچ سکتا ہے نقد پر بھی اور ادھار پر بھی نقد کے بدلے بھی بھیج سکتا ہے اور ادھار پر بھی ادھار بھی چیز بیچ سکتا ہے کیونکہ تاجروں میں سارے معاملات نقد ہوتے ہیں یا ادھار اور نقد دونوں طرح کے ہوتے ہیں ہاں تو لہذا انہوں نے آخر شرکت کیا ہے تو آپ جو جو تاجروں کے اندر چیزیں رائج ہیں وہ ساری چیزیں یہ بھی کر سکتے ہیں تاجر بطور کی بھی مال دیا کرتے ہیں تاجر کیا کیا کرتے ہیں مزاربت کے طور پر بھی مال کسی کو دے دیا کرتے ہیں تاجر کسی تصورف کے لیے دوسرے کو وکیل بھی بنا دیا کرتے ہیں تاجر رہن رکھتے بھی ہیں اور رکھوایا بھی کرتے ہیں اسی طرح ملازم بھی رکھا کرتے ہیں ان پیسوں میں سے اسی طرح ادھار اور نقد دونوں طرح بیچتے بھی ہیں تو یہ سارے تصرفات ان دونوں کے لیے بھی جائز ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کا جو قبضہ ہے مال کے اندر وہ یدو امانتی کون سا قبضہ ہے امان بھائی مال شرکت میں دونوں تصرف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو کچھ مالے کے پاس ہے کچھ دوسرے کے پاس ہے تو جو ان کے قبضے میں جو مال شرکت ہے وہ اگر ہلاک ہو جائے تو کیا زمان ان پر آئے گا کہتے ہیں نہیں یہ جو ان کا قبضہ ہے کون سا قبضہ ہے امانت والا اور امانت والے قبضے میں آپ جانتے ہیں کہ امانت اگر بغیر تعدی کے بغیر کسی زیادتی کے ہلاک ہو جائے تو اس میں زمان ہاں اگر تعدی کرتا ہے کوئی جان بوجھ کے زیادتی کرتا ہے پھر تو زمان امانت میں بھی آ جاتا ہے تو یہاں پر بھی آ جائے گا تو کہتے ہیں وہ امانت اور ان میں سے ہر ایک کا جو قبضہ ہے مال کے اندر وہ امانت والا قبضہ ہے وہ اماں شرکت اب شرکت ثنا آ گئی بھائی کہتے وہ اما شرکت شرکت ثنا جو ہے الخیا تعی وسطاغانی یہ تریقان علاقوں دو خیات دو درزی وسطاغان یا دو رنگ سمجھ یش طریکانی وہ شریک ہوتے ہیں اعلی اس شرط پر کے دونوں کیا کریں گے تقبلہ تصنیہ کا سیغر دونوں قبول کریں گے الحمال حملوں کو جو بھی کام آئے گا دونوں کیا کر دیا کریں گے دونوں میں سے جو بھی کام لینا چاہے دوسروں سے کام لے گا وہ یقون القس اور وہ جو کمائی ہے وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی بھائی دو ترجیح آپس میں مل گئے یا دو رنگریز تھے بھائی کپڑوں کو رنگ دینے والے یا ایک درزی تھا ایک رنگریز تھا جو بھی صورت بنا لیں بھائی تو دو کاریگر آپس میں مل گئے کس کاموں کے بھائی جو ایک ہی کام کیوں چاہے مختلف کاموں کے مسفر کرو دو درزی مل گئے کہ بھائی جو بھی کام آیا کرے گا تم بھی قبول کر سکتے ہو اور میں بھی اور پھر ہم دونوں کیا کریں گے وہ کام چاہے تم کر لو چاہے میں کر لو جو بھی کر لیں ہم دونوں میں جو نفع آئے گا وہ برابر برابر تقسیم ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں شرکت کہتے ہیں شرکت سمجھ میں آ گئی تو یہ معنی ہے کہ قبل الاعمال دونوں کیا کریں گے عمل کو قبول کریں گے کام کہیں سے ملے گا دونوں اس کو لے لیا کریں گے وہ یقون القئی اور کمائی دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی فیضالی کا تو یہ جائز ہے ہماق الحدینا اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی ایک کام آیا دو درزیوں نے آپس میں شرکت سنا کی بھائی آقت کیا شرکت کا کہ کام دونوں کریں گے اور محنت نفع آپس میں تقسیم تو دونوں قبول کر سکتے ہیں کام اب مثلا بھائی زید اپنے کپڑے سلوانے کے لیے ایک درزی کے پاس لے گیا ان دونوں میں سے ایک کے پاس بھئی کہ یہ میرا سوٹ سی دو بھائی اس نے کام اس سے لے لیا تو کیا اسی پر ضروری ہے اس کام کو کرنا یا دوسرا بھی کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی دونوں پر ہے یہ کرنا چاہے اس پر بھی لازم ہے اور دوسرے پر بھی لازم ہے ہاں کر جو مرضی دے چاہے دونوں مل کر کریں چاہے ایک کر دے لیکن دونوں پر کرنا ضروری لہذا زید نے جب عقد کر لیا ایک کے ساتھ ایک سے بھی کہہ سکتا ہے تم سی کر دو دوسرے پر بھی یہ کام لازم ہو چکا ہے اسے بھی کہہ سکتا ہے تم کیا کرو مجھے یہ سی کر دو صورت سمجھ میں آ بھائی تو اور پھر چاہے دونوں مل کر کریں یا کام صرف ایک ہی کر لے لیکن چونکہ آقد کر چکے ہیں لہذا نفع چاہے ایک بھی کام کر لے پھر بھی نفع آپس میں کیا کریں گے ممیم تقسیم, ممیم تقسیم ممیم کریں گے وما یا تو قبل کلو مین اور وہ جس کو قبول کر لے دونوں میں سے کوئی ایک بھی بھئی وہ کیا چیز مین العملی یعنی کہ عمل یہ مین بیانیہ آ گیا. ماں سے کیا مراد ہے؟ عمل تو ماں کو اٹھاؤ ذرا اس کی جگہ عمل رکھو اب ترجمہ کرو اور وہ عمل جس کو قبول کر لے دونوں میں سے کوئی ایک بھی یل زم ہو یل ہو وہ عمل اس اس قبول کرنے والے پر بھی لازم ہوگا اور اس کے شریک پر بھی دونوں پر لازم ہو جائے گا فَإن أحدهما آخری اگر ایک نے عمل کیا نہ کہ دوسرے نے وہ کام ایک نے کیا دوسرے نے اس میں ابھی دخل ہی نہیں دیا تھا تو بھی فلکس بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ کمائی کیا ہوگی ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی بھائی صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو دونوں پر یہ دونوں پر لازم ہوئی ہے دونوں زامین ہیں کام کر کے دینے کے تو بھائی ایک نے تو محنت کی اس کو تو پیسے مل گئے دوسرے کو نفع کیوں دیں گے بھائی دونوں آپس میں آکت کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے चार کہ کمائی نفع کیا ہوگا آپس میں برابر برابر لیکن بھائی پھر بھی کام تو صرف ایک نے کیا کہتے ہیں بھائی دوسرا بھی تو زامین تھا اگر یہ نہ کرتا تو دوسرے پر کیا تھا ضروری تھا کہ وہ اس کام کو پورا کر وہ زامین تو تھا اس کام کے کرنے کا لہذا اس زمان کی وجہ سے اب اس پر اس کو بھی کیا دیا جائے گا نفع دیں گے بھائی وہ اما شیرکتل وجوہ بھائی یہ کون سی قسم آ گئی بھائی چوتھی قسم ام آ شرکتل چوتھی قسم شرکت وجوہ ہے بھائی یاد رکھو شرکت وجوہ وجوہ وجاہت سے ہے وجاہت وجاہت کہتے ہیں مرتبے اور مقام کو کس کو مرتبے اور مقام کو کہتے ہیں وجاہت بھئی یہ شرکت یوں ہوتی ہے کہ دو آدمی ہیں اور دونوں کا مال نہیں ہے کاریگر بھی نہیں ہے مال بھی نہیں ہے لیکن دونوں کی واقفیت ہے لوگوں میں کچھ مقام ہے رتبہ ہے یعنی جان پہچان ہے لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں تو آپس میں عقد کر لیتے ہیں کیا عقد کر لیتے ہیں کہ بھائی مال تو تیرے پاس بھی نہیں مال میرے پاس بھی نہیں لیکن ہم دونوں کے تعلقات ہیں تم بھی لوگوں سے ادھار مال پکڑنا اور اس کو بیچنا جتنا بیچ جب اس کو بیچو گے تو جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے اور آ, میں بھی اس طرح اگر کوئی چیز ادھار لوں گا اور بیچوں گا تو جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں کیا کر لیں گے تقسیم کر لیں گے تو اس کو کہتے ہیں شرکت وجوہ مولانا تو دیکھو مال ہے دونوں کا بلکہ کس طریقے سے چیز حاصل کرتے ہیں ادھار اور ادھار تاجر ہارے کو دے دیتے ہیں جس پر اعتماد ہوتا ہے اعتماد معلوم ہوا یہ قابل اسی لیے اس کو شرکت وجوہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے یہ اپنی وجاہت کی بنیاد پر اپنے مرتبے اور مقام اور اپنے اعتماد کی بنیاد پر چیز لیتے ہیں اور اس کو کیا کیا کرتے ہیں کر نفع کماتے ہیں بھائی وہاں شرکت الوجو باقی شرکت وجوہ جو ہے فر رجولانی پس وہ دو آدمی یشتری کان جو کیا کر لیتے ہیں جو شرکت کر لیتے ہیں جو شریک ہو جاتے ہیں ولا مال الا اور ان کا کوئی اس خیال میں کہ ان کا کوئی مال بھی نہیں ہوتا اعلیٰ اس شرط پر شریک ہوتے ہیں کہ یشتر یا بیوجو ہی ماں و ابی آ وہ دونوں خریدیں گے اپنی اعتماد پر و اور دونوں بیچیں گے دونوں اپنے اعتماد پر اپنی وجاہت پر خریدیں گے اور اپنی وجاہت پر اپنی وجاہت پر خریدیں گے اور پھر کو بیچیں گے فتح سے خوش شرکت و الاذا بس شرکت صحیح ہے اس شرط پر وقل واحد وکیل الآق اور یہاں دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے فیم یشتری ہی اس چیز کے اندر جو وہ خریدتا ہے بھائی دیکھو دونوں نے عقد کیا ایک بھی ادھار چیز لے گا دوسرا بھی کیا کرتا ہے تو ایک ادھار چیز لے گا تو اس کو کہتا ہے بھائی میں جو بھی چیز لوں گا آدھی تمہاری ہوگی وہ آدھی yes. وہ جو چیز خریدی ہے اس میں شرکت ہوگی یا نہیں ہوگی شرکت بھائی yes. تو کس طریقے سے yes. وہ جتنا طے کر لیں اگر یہ طے کر لیتے ہیں میں جو بھی چیز خریدوں گا ادھار جتنا مال لوں گا آدھا تمہارا ہوا کرے گا آدھا yes. تو اس کو جب بیچ کر جو نفع کمائے گا تو نفع بھی اسی حساب سے تقسیم ہوگا آدھا مال ایک کا شمار ہے آدھا دوسرے کا ہے تو نفع بھی آدھا آدھا آپس میں کر لیں گے اگر اس شرط پر کیا کہ میں جو بھی مال لوں گا ایک حصہ میرا ہوگا دو حصے تمہارے ہوں گے تو اب نفع بھی اسی اعتبار سے ہوگا نفع میں جو ایک حصہ آئے گا وہ کس کا ہوگا ایک حصے والے کا اور دو حصے دو حصے والے کے صورت سمجھ میں آ گئے بھائی تو لہذا جب ایک چیز خرید رہا ہے صرف اپنے لیے خرید رہا ہے یا دوسرے کے لیے بھی؟, دوسرے بھی جب دوسرے کے لیے خرید رہا ہے تو بغیر وکالت کے ہو سکتا ہے یہ نہیں دوسرے کے لیے اس کے مال میں سے کوئی چیز نہیں تو لہٰذا معلوم ہوا دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے یہ بھی جو چیز خریدتا ہے اس میں اس کا اپنا حصہ اور دوسرے کا بھی حصہ کیونکہ یہ اس کا وکیل ہے اور دوسرا بھی جو چیز خرید رہا ہے اس میں اس کا اپنا بھی حصہ اور پہلے کا بھی حصہ کیونکہ یہ دوسرا پہلے کا تو دونوں ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں تو کہتے ہیں وک الواحدینا وکیل الخری ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے فیم یشتری اس چیز کے اندر جو یہ خریدے بینا نسفانی پس اگر دونوں شریکوں نے یہ شرط ٹھہرا لی کہ انل مشترا کہ وہ جو خریدی ہوئی چیز ہے ایک ہے مشتری وہ ہے خریدنے والا اور مشترا وہ چیز جس کو خریدا جائے اس میں مفول ہے اور اگر دونوں شریکوں نے یہ شرط ٹہرا لی کہ انل مشترا بینا نصفانی کہ خریدی ہوئی چیز ان دونوں کے درمیان نصف جو بھی مال میں لوں گا آدھا کس کا ہوگا میرا اور آدھا تمہارا شرط پر ہوئی تو فرب خز تو نفع بھی اسی طرح ہوگا اور اگر ایک نے کہا میرا ایک حصہ ہوگا دوسرے کا دو حصے ہوں گے تو نفع بھی اس کے مطابق یہ نہیں کر سکتے کہ جو چیز بھی خریدیں گے آدھی تمہاری ہوگی جو مال بھی لیں گے آدھا میرا آدھا تمہارا لیکن نفع کے اندر میرے دو حصے ہوں گے اور تمہارا ایک حصہ نہیں نہیں جتنا حصہ ہوگا اسی کے بقدر کیا, کیا دیا جائے گا نفع بھی دیا جائے گا سمجھ میں آیا تو حصہ کم ہے تو نفع بھی کم حصہ زیادہ تو نفع بھی لیکن فرق نہیں کر سکتے کہ حصہ تھوڑا ہو اور نفع زیادہ ہو جائے ایسا نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں ولا جی دیکھیے دیکھ, پھر دیکھیے مشترا بینفانی فر رف ہو کا ذالب دونوں نے یہ شرط ٹھہرائی کہ خریدی ہوئی ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی فر رف ہو تو نفع بھی اسی طرح نصف نصف ہوگا ولاج والا پی ہی اور یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں کمی بیشی کریں جتنا حصہ اتنا نفع اس سے کمی بیشی درست نہیں وہ ان شاء اللہ تعین المشترہ بینا اسلح سن فر ہو کا <كَزَالِك> اور اگر ان دونوں نے یہ شرط ٹھہرائی کی خریدی ہوئی چیز ان دونوں کے درمیان اصلاح سن تین حصے ہوگی یعنی ایک حصہ ایک کا ہوگا دو حصے دوسرے کے فرریپ ہو کا تو نفع بھی اسی طرح ہوگا ایک حصے والے کو ایک حصہ نفع ملے گا اور دو حصے والے کو دو حصے بھائی جتنا بھی ٹھہرا لیں اسی کے مطابق نفع ہوگا بھائی دو مثالیں ذکر کر دیں باقی کو اسی پر قیاض کر لیجیے ولا تجوز شیر کا اچھا بھائی بھائی دیکھیے یہ اوپر والا مسئلہ ذرا پہلے پھر دیکھ لیجیے ولاج این تفاظ والا یہ جائز نہیں ہے کہ حصہ تھوڑا ہو اور نفع میں کیا کر لیں کمی بیشی کر لیں یعنی جتنا حصہ اتنا نفع کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس کے لیے بھائی یفاظ والا پر حاشیہ دیا ہوا ہے یہ حاشی بڑا قیمتی حاشی ذرا یہ بھی دیکھ لیں لأن الربح لا يستحق إلا بالعمل. اس لیے کہ نفے کا مستحق نہیں ہوا جاتا مگر کس کی وجہ سے یاد رکھو جب بھی شخص نفے کا مستحق ہوتا ہے صورتیں بتلا رہے ہیں صرف تین صورتوں میں نفے کا مستحق ہو سکتا ہے چوتھی کوئی صورت نفے کی دیکھیے لا اس لیے کہ نفع کا مستحق نہیں ہوا جاتا مگر کس کی وجہ سے عمل کام کرنے کی وجہ سے کل مصارف جیسے کہ بھائی میں نے ایک آدمی کو پیسے دیے تھے یہ لو دس لاکھ روپے اس سے تجارت کرو اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مال میرا محنت اس کی اور نفع ہم دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں بھائی اس کو کس چیز کا نفا مل رہا ہے مجھے تو مل رہا ہے کیونکہ میرا مال ہے کہتے ہیں اس کو اس کے عمل کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے عمل کام وہ کر رہا ہے تو کبھی کبھار انسان نفع کا مستحق ہوتا ہے کس وجہ سے کام کی وجہ سے عمل کی وجہ سے کل مظاہر جیسے مظاہرب ہے او بل یا نفع کا مستحق انسان کس کی وجہ سے ہوتا ہے مال کی وجہ سے رب بل جیسے کہ رب المال ہے بھائی دیکھو آپ نے کیا مال میرا محنت کس کی زید کی تو جس کا مال ہو وہ کہلاتا ہے رب المال اور جس کی محنت ہے وہ کیا کہلاتا ہے مزارب وہ کیا کہلاتا ہے مزارب مزارب مزارب تو مظارب نفے کا مستحق ہے کس وجہ سے عمل کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے اور رب المال بھی نفے کا مستحق ہے کس وجہ سے, مال کی وجہ سے اس کا مال ہے محنت تو اس کی نہیں لیکن مال اس کا ہے تو لہذا کبھی مال کی وجہ سے نفع کا مستحق ہوا جاتا ہے المال کربل ہے وہ مال کی وجہ سے نفع کا مستحق ہے اس پر زمان آنا ہوتا ہے اگر وہ چیز خراب ہو گئی تو اس پر کیا آ جائے گا زمان آ جائے گا تو اب بھی نفع کا مستحق ہو سکتا ہے اگر اس پر زمان نہیں آتا تو پھر تو درست نہیں اور بالزمانی یا کس کی ورہ سے نفع کا مستحق ہوتا ہے انسان زمان کی ورہ سے کل استاز اللذی یتقبل العمل من الناس ویلقیه علی التلمیذ باقل مما اخذا فیصیب له الفضل بالزمانی دیکھو استاز استاز سے مراد ہے بھئی وہ جو کوئی کام سکھانے والا پیشہ سکھانے والا بھئی ایک آدمی ہے وہ جو بھی کاریگر کسی کام کا ماہر ہوتا ہے اس کے پاس نئے لڑکے سیکھنے کے لیے آتے ہیں کام وہ کیا کرتا ہے لوگوں سے کام لیتا ہے لو بھائی یہ کام میں آپ کو کر کے دوں گا سو روپے میں اور پھر اپنے جن کو سکھا رہا ہے ان کو کہتا ہے لو بھائی یہ چیز سیو یہ کام کرو وہ کرتا ہے اس کو پچاس روپے دے دیتا ہے پچاس اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے لوگ Üستاز کیا کرتا ہے وہ نفع کا اپنے حصہ بھی ہوتا ہے اس کا اور شاگرد کو تھوڑے دیتا ہے تو بھائی یہ کس چیز کا نفع لے رہا ہے شاگرد نے تو محنت کی چلو اب یہاں استاز کا استاز کی محنت بھی نہیں ہے اس کا مال بھی پھر بھی نفع کا مستحق ہے کہتے ہیں یہاں زمان کی وجہ سے مستحق ہے جس کی وجہ سے زمان اس پر زمان آئے گا اگر یہ چیز خراب ہو گئی تو اس پر زمان نیت، اس نے جب عمل قبول کیا اس پر عمل لازم ہوا یا نہیں ہوا یہ زامین ہے اگر وہ شاگرد نہیں کر کے دیتا تو اسے خود کیا کرنا پڑے گا تو, تو یہ زمین ہے اس کام کا تو یہاں پر یہ نفع کا مستحق ہے اور کس وجہ سے ہے زماں تو لہٰذا نفے کا مستحق جو انسان بنتا ہے صرف تین وجہ سے بنتا ہے یا عمل کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا ان کے علاوہ نہیں بھائی تو دیکھیے وہ بزمانی یا زمان کی وجہ سے نفے کا مستحق ہوتا ہے کل استادی جیسے وہ استاد جو لوگوں سے کام لے لیتا ہے اور پھر وہ دے دیتا ہے اپنے وہ کام ڈال دیتا ہے اپنے شاگرد پر بے آ قلعہ اس سے کم پیسوں میں جتنے میں اس نے لیا تھا فیط بلہ الفضل تو یہ جو زیادتی ہے یہ اس کے لیے استاد کے لیے حلال ہے یہ نفع جو اس نے نکال لیا اپنا یہ اس کے لیے حلال ہے جائے بے زمانی کس وجہ سے زمان کی ولا استحق کو بگئی رہا ان کے علاوہ کوئی نفع کا مستحق نہیں ہوتا اب دیکھیے بھائی بات یہ چل رہی ہے کہ بھائی شرکت وجوہ کے اندر آپ نے پڑھا کہ مال میں جتنا حصہ ہوگا اتنا ہی نفع ہو سکتا ہے اس سے کم یا زیادہ بات یہ بیان کرنا چاہتے ہیں بھائی شرکت عینان میں آپ نے پڑھا تھا جتنا مال ہو اتنا نفع ہونا ضروری نہیں نفع تھوڑا یا زیادہ بھی مال دونوں نے آدھا آدھا ملایا ہے لیکن زید کہتا ہے میں دو حصے لوں گا تمہیں ایک حصہ دوں گا لیکن وہاں درست ہے کیونکہ زید تجارت میں مثلا زیادہ ماہر ہے تو جو زیادہ ماہر ہے وہ لازمی بات ہے وہ تھوڑے پیسوں میں راضی نہیں تو ضرور وہ وہاں جائز ہے تو وہاں بھی محنت آ گئی یہاں پر بھائی اب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جتنا حصہ ہوگا مال میں اتنے ہی نفع اسی کی طرح تقسیم ہوگا نفع اس سے کم یا زیادہ اگر مال دونوں میں نصف نصف پر خریدا ہے ادھار خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اگر مال کتنے میں خریدا کس طرح خریدا کہ آدھا میرا ہوگا آدھا تو نفع بھی اسی طرح آدھا اس کا آدھا اگر مال اس طرح خریدا ایک حصہ میرا ہوگا نو حصے تمہارے ہوں گے تو نفع بھی اسی طرح ہوگا ایک حصہ اس کا اور نو حصے اس دوسرے کے سورت سمجھ میں آ رہی ہے یعنی جتنا ایک کا مال ہوگا جتنا ایک کا حصہ ہوگا اسی کے بقدر اس کو نفع ملے گا اس سے کمی بیشی یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو تو کہتے ہیں وہ اشتحاق اور رب ہی شرکت بھی زمانی کہ نفع کا مستحق جو ہوتا ہے شرکت وجوہ میں وہ کس وجہ سے ہوتا ہے زمان کی وجہ سے ہوتا ہے وہ زمان بھی قدر فل اور زمان تو کتنا آتا ہے جتنی ملکیت تھی مشترہ کے اندر اسی کے بقدر بھائی دیکھو دونوں نے دونوں کے پاس مال تو ہے نہیں اپنی وجاہت پر ادھار مال لیتے ہیں اور اس کو بیچ کر کیا کر رہے ہیں نفع کمار اب یہاں پر جتنا جس کا حصہ ہوگا اسی کے بقدر نفع لے سکتا ہے اس سے زیادہ نفع نہیں لے سکتا کیوں نہیں لے سکتا کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں نفع کے مستحق دونوں زمان کی وجہ سے ہیں کس کی وجہ سے ہیں زمان مثلا اس نے کہا تھا کہ میں جو بھی چیز لوں گا آدھی میری ہوگی اور آدھی آپ کی ہوگی وہ اس میں ہم اس طرح شریک ہوا کریں گے جو مال بھی ہم لیں گے اب فسٹ کرو اس نے مال لیا وہ سارا مال اس کے بعد برباد ہو گیا تو نقصان ہوا یا نہیں ہوا امید. صرف ایک کا ہوا یا دونوں کا ہوا امید. دونوں کا ہوا تو مال تھا پسند ایک لاکھ کا تو پہلے کا کتنا نقصان امید. دوسرے کا بھی کتنا نقصان امید. ایک کا بھی نقصان پچاس ہزار دوسرے کا بھی امید. بھئی پچاس پچاس ہزار آپ نے کیوں کہا ایک کاپ کا یوں کیوں نہیں کہتے ایک کا نقصان ہوا پچہتر ہزار ایک کا ہوا پچیس ہزار جی؟ کیونکہ انہوں نے کیا ٹہرایا تھا اپس میں کہ جو بھی مال لے گا آدھا ایک کا ہوگا آدھا دوسرے کا تو جتنا حصہ ہے زمان بھی اتنا ہی آئے گا دونوں پر اگر انہوں نے یہ ٹہرایا ہوتا کہ جو بھی مال لو گے تین حصے میرے ہوں گے اس میں ایک حصہ تمہارا تو اب اگر یہ مال ہلاک ہوا تو جس کے تین حصے تھے اس کا نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہوا اور جس کا ایک حصہ تھا اس کا نقصان بھی تو دیکھو اب یہ اب اگر ایسی صورت ہوتی اور ایک لاکھ کا مال ضائع ہو جاتا تو جس کے تین حصے تھے اس کا کتنا نقصان ہوا پچہتر ہزار اس پر زمان آئے گا اور پچیس ہزار تو یہاں پر دیکھو زمان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا دونوں پر لہذا یہاں نفے کے جو مستحق ہیں وہ زمان کی وجہ سے ہیں اور تو جتنے زمان ان پر جتنے ان پر جتنے کہ وہ ضامین ہیں اتنا ہی نفع لے سکتے ہیں اتنا ہی اس سے زیادہ کم اسی لیے کہا جتنا جس جت کا حصہ ہوگا اتنا ہی اس پر چونکہ زمان ہے لہٰذا اب یہ زمان کی وجہ سے نفع کا مستحق ہے اور اسی قدر کا مستحق ہوگا نفع میں بھی جتنا اس پر زمان آنا تھا بھائی سورت سب کو سمجھ میں آ گئی جی. تو کہتے ہیں وتحاق و رفی شرکت وجوہ بل زمانی اور نفے کا استحقاق جو شرکت وجوہ میں ہوتا ہے وہ زمان کی وجہ سے ہوتا ہے وہ زمان بقد مل کے فل مشتارہ اور زمان جو ہے وہ خریدی ہوئی چیز میں ملکیت کے بقدر آیا آتا ہے فقان رف زائد و علیہ رف مالمی ازمان تو اگر اس سے زائد جو نفع ہوگا وہ ربا ہے نفع ہے ایسی چیز کا جس کا وہ زامین نہیں تھا وہ غیر اور یہ تو جائز ہی بھئی انہوں نے کہا تھا جو بھی چیز خریدو گے کتنا کریں گے آدھی تمہاری ہوگی آدھی لیکن نفع میں ہم یوں ہوں گے میرے دو حصے ہوں گے اور تمہارا ایک حصہ اب بھائی اس پر زمان کتنے کا آنا تھا اگر چیز ہلاک ہو جاتی آ, نصف کا اور نفع کتنا لینا چاہتا ہے زیادہ کا تو نفع تو آتا ہے زمان کی وجہ سے تو زامین نصف کا ہے اور نفع زیادہ کا لینا چاہتا ہے تو یہ تو معلوم ہوا وہ نفع لے رہا ہے ایسی چیز کا نفع لے رہا ہے جس کا یہ زامین ہی نہیں بھائی نصب کا تو زامین ہے نصف نفع تو ٹھیک نصف سے جو زائد نفع لے رہا ہے اس کا وہ زامین تھا اس مال کا وہ زامین تھا تو نفع لے رہا ہے ایسی چیز کا جس کا وہ زامین ہی نہیں تو وہ زائد نفع اس کے لیے حلال بھی سورج سمجھ میں آ گئے بھائی اچھا اب دیکھیے کتاب ولا تجز شیر کا تفیل احتتابی ولی اختشاش احتتاب خطب کہتے ہیں لکڑی کو بھئی تو احتیاط کا معنی لکڑی اکٹھے کرنا بھئی جلانے وغیرہ کے لیے احتشاش حشیش کہتے ہیں گھاس کو بھئی حشیش کس کو کہتے ہیں گھاس کو احتشاش کا معنی گھاس اکٹھی کرنا گھاس کاٹ کر اکٹھی کرنا اختیاد کہتے ہیں شکار کرنا اچھا بھائی دو آدمی شرکت کرتے ہیں آپس میں کہ بھائی جو لکڑیاں ہم جنگل سے اکٹھی کر کے لائیں گے تو اس پہ جو نفع کمائیں گے وہ ہم دونوں میں آدھا آدھا ہوگا کہتے ہیں یہ قد نہیں صحیح یا دو آدمی عقد کرتے ہیں کہ جو ہم جنگل سے گھاس کاٹ کر لائیں گے جو نفع ہوگا بیچنے پر وہ ہم دونوں میں آدھا آدھا یہ بھی درست نہیں یا دو آدمی عقد کرتے ہیں کہ ہم شکار کریں گے بھائی جو بھی شکار کر لیں گے اس سے جو نفع حاصل ہوگا ہم دونوں میں آدھا آدھا ہوگا یا وہ شکار آدھا آدھا صورت سمجھ میں آگئی بھائی کہتے ہیں یہ درست نہیں کیوں نہیں درست کہتے ہیں اس لیے اس یہاں پر یہ شکار کرنا یہ جو لکڑی ہے گھاس ہے اور شکار بھائی یہ ہر ایک کے لیے جائز ہے لکڑی کا لانا اور اکٹھا کرنا یہ تو مال مباح ہے لکڑیاں جنگل میں ہوتی ہیں کسی کے جب وہ عام جنگل ہے کسی کو اس کا مالک نہیں ہے سمجھا تو یہ لکڑیاں مباح ہے تمام لوگوں کے لیے بھائی وہ جو بھی جا کر اکٹھی کر لے گا وہ ان کا مالک ہو جائے گا گھاس جنگل میں ہے جو بھی اس گھاس کو کاٹ لے گا وہ کیا کرے گا اس کا جو جانور سب کے لیے شکار حلال ہے جو بھی جا کر جانور کو شکار کر لے گا وہ اس کا کیا بن جائے گا مالک تو یہ تو مباح چیزیں ہیں مباح چیزیں اور مباح چیزوں کے اندر عقد شرکت صحیح نہیں کیونکہ عقد شرکت کی بنیاد ہے وکیل بنانے پر کیا بنانے پر وکیل بنانے پر کہ ایک دوسرے شخص ایک آدمی دوسرے کو اپنے معاملے میں وکیل بنا دیتا ہے اور دوسرا پہلے آدمی کو کیا کر دیتا ہے ہر معاملے کے اندر وکیل بنا اور یہاں وکیل بنانا ہی درست نہیں وکیل بنانا ہی درست نہیں کیونکہ وکیل تو ایسی چیز میں بنایا جاتا ہے تصور کا, کا, کا حق دے دیا آپ کو وکیل بنا دیا کیا آپ پہلے سے اس تصرف کے مالک تھے کیا آپ میرے مال میں سے میرے لیے گاڑی خرید سکتے ہیں بغیر اجازت کے نہیں تو, تو تصرف کا حق دیا جاتا ہے مالک بنایا جاتا ہے اور وہ تصرف پہلے اس کا مالک پہلے اس کو حق نہیں تھا اس تصرف کا لیکن یہاں پر جب وکیل بنا رہا ہے گھاس کاٹنے میں یا لکڑی اکٹھی کرنے میں اس تصرف کا تو ہر ایک پہلے سے ہی مالک ہے لہذا یہاں توکیل ہی صحیح نہیں لہذا جو لکڑی اکٹھی کر کے لائے گا اسی کی ہوں گی دوسرے کی نہیں ہوگی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی سمجھے تو یہ تو وکیل بنا کر حق دے رہا وکیل بنانا چاہتا ہے لکڑیاں اکٹھی کرنے میں بھائی وکیل کا سے وہ تو خود پہلے سے تصرف کا مالک ہے وہ خود اکٹھی کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے لکڑیاں اکٹھی کر سکتا ہے بھائی تو لہذا یہ شرکت کے بغیر ہی یہ صحیح ہے اس کے لیے تو جی لکڑی اکٹھی کرنے میں اور گھاس کاٹ کر اکٹھی کرنے میں اور شکار کرنے میں لہو دو نصاحی ہی اور وہ چیز جو شکار کی دونوں میں سے ہر ایک نے ان دونوں میں سے جو بھی کوئی چیز شکار کر لیتا ہے تا بہو یا دونوں میں سے جو بھی کوئی لکڑیاں اکٹھی کر لیتا ہے لہو تو وہ اسی کی ہوں گی نہ یہ چیزیں مباح ہیں جو کر لیتا ہے وہ ہی ان کا مالک بن جاتا ہے لہذا اس میں وکیل نہیں بنا سکتا بھائی وکیل تو ایسے تصرف کا مالک بنایا جاتا ہے جس کا وہ پہلے سے مالک نہیں تھا اور یہاں تو وہ پہلے سے تصاروف کا مالک ہے بھائی وہ عز ترقا ولی احدیمہ بغل ولی آخری راویتن کے نسخوں میں ہے یوستقا ہے یا یستخا ہے یستقا ہونا چاہیے بھائی یستخا تو کہتے ہیں صورت مسئلہ یہ بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی یاد رکھو لکڑی بھی مباہ ہے جو اکٹھی کرے گا اس کی ہو جاتی ہیں گھاس بھی مباہ ہے جو اکٹھی کرے اس کی ہو گئی شکار بھی مباہ چیز ہے جو کرے گا اسی کا ہو جائے گا اسی طرح پانی بھی مباہ ہے جو لے کر آئے گا اسی کا ہے بھائی سورج سمجھ میں آگئی اب بھائی ایک دو آدمی آپس میں مل گئے ایک کا خچر تھا دوسرے کا مشکیزا ہے کہ چلو بھائی ہم مل کر کام کرتے ہیں اور خچر میرا لے لو مشکیزہ تمہارے پاس ہے ل... آ... کیا کرو آمان. پانی لے کر آئیں گے جو نفع کمائیں گے وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے کہتے ہیں یہ آکر شرکت درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ پانی پر آکر شرکت کر رہے ہیں پانی لانے کے ذریعے اس پر جو نفع ہوگا اور پانی تو مبم چیز ہے ہر ایک کو کیا ہے اس کو لانے کا ایک حق ہے اس میں تصرف کا حق ہے لہذا یہ آخر شرکت صحیح نہیں ہے بھائی اور پھر کیا, کیا جائے کہتے ہیں اب جس نے کام کیا ہوگا سارے پیسے اسی کے جو نفع کمایا سارا نفع اسی کا ہے ہاں دوسرے کی چیز استعمال کی ہے مثلا ایک کا خچر تھا ایک کا مشکیزہ اگر پانی لے کر کون لاتا رہا خچر والا تو سارے پیسے کس کے خچر والے کے اور اگر سارا پانی کون لاتا رہا مشکیزے والا تو سارے پیسے کس کے مشکیزے کے لیکن دونوں نے چونکہ دوسرے کی چیز بھی استعمال کی ہے تو اس چیز کی جو اجرت بنتی ہے استعمال کی وہ اجرت کرایہ اس کو دے دیا جائے گا کیا کیا جائے گا کرایہ دے دیا جائے گا مثلا اگر مثلاً خچر والا لاتا رہا ہے تو مشکیزے کو اس نے استعمال کیا مشکیزے کا جتنا کرایہ بنتا ہے وہ دے دے گا باقی سارے پیسے اس کے بھائی پیسوں میں شرکت نہیں نفع تقسیم نہیں کریں گے بلکہ سارے پیسے اسی کے اسی طرح اگر کون لاتا رہا ہے پانی مشکیزے والا تو دوسرے کا چونک کے اس نے خچر استعمال کیا ہے تو نفع سارا اسی کا ہے البتہ کتنے پیسے اس کو اس میں سے دے, دے دے گا جو خچر کا کرایہ بنتا ہے اس دن کا بھائی وہی زش ترکا اور جب دو آدمی شریک ہوں ولی ولی احد اور ان میں سے ایک خطر ہے وَلِي اور دوسرے کا مشکیزا ہے راویہ الْمَاءُ استقاع کا معنی ہوتا ہے پانی لینا بھائی یوستقا عَلَيْهَا الْمَاءُ او جس پر دوسرے کا مشکیزا ہے یوستقا علیہ کہ اس پر کیا, کیا جاتا ہے پانی لیا جاتا ہے ولقس بے نہ تو یہ دونوں آدمی شریک ہو گئے بھئی ایک خچر ہے دوسرے کا مشکیز ہے تو ولقس بے نہما اور کمائی ان دونوں میں ان دونوں کے درمیان ہوگی یعنی تقسیم ہوگی لمتا شرکت ہو تو یہ شرکت صحیح نہیں کیونکہ یہ شرکت کس پر ہوئی ہے پانی کے لانے پر اور پانی تو کیا ہے مباح چیز ہے ولکس بک لذا خلما اور کمائی ساری کی ساری بھائی آپ کیا آیا استقاعی میں نے کہا اوپر بھی ہونا چاہیے ولقس کو استقل ما اور کمائی کی ساری کی ساری اس شخص کے لیے ہوگی جس نے جو پانی لایا ہے وہ آلے ہی مسل راویتی اور اس پر کیا واجب ہوگا مشکیزے کی اجرت مثل یعنی اس جیسے مشکیزے کا جو کرایہ ہوا کرتا ہے وہ اس پر واجب ہے کہ دوسرے کو دے دے کیونکہ اس نے اس کے مشکیز استعمال کیا ہے یہ کب ہے انکان العام الصاحب اگر عمل کرنے والا کام کرنے والا کون تھا خچر والا انکان صاحب راویتی اور اگر کام کرنے والا وہ مشکیز والا ہے مشکیزے کا مالک ہے فال ہی اجر و نفا تو سارا اسی کا ہے البتہ اس مشکیز والے پر ہی جس نے کام کیا ہے اس پر اجر مثل ہے کس چیز کی اجرے کس چیز کا اجر مثل خچر کا یعنی اس کا جو کرایہ دیا جاتا ہے اتنے کام کا وہ دیا جائے گا ولکل شرکت فاسد فرب خفی ہا قدری رال اور ہر وہ شرکت جو فاصل ہو تو نفع اس کے اندر بھائی راس المال کے بقدر ہوگا شرط التفاضل اور زیادتی کی شرط باطل ہو جائے گی بھائی ابھی بتلایا شرکت وجوہ کے اندر تو آپ کو بتلا دیا جتنا جس کا حصہ ہوگا اسی کے بقدر اس کو نفع لیکن شرکت عینان میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مال چاہے برابر ہو نفع میں پھر بھی کمی بیشی کر سکتے ہیں میرا بھی مال پچاس لاکھ زید کا بھی مال پچاس لاکھ لیکن میں نے کہا میں نفا دو حصے لوں گا تم ایک حصہ لو گے تو یہ بھی درست یہ بھی درست ہے لیکن یاد رکھو یہ جائز تو ہے کمی بیشی لیکن اگر یہ شرکت فاسد ہو گئی یعنی درمیان میں کوئی ایسی شرط لگائی جس کی وجہ سے شرکت کیا ہوا باطل باطل. تو کہتے ہیں اس صورت میں وہ جو زیادتی کی شرط لگائی تھی وہ باطل ہو جائے گی اور جتنا جتنا مال ہوگا اسی کے بقدر نفع تقسیم کیا جائے گا زیادتی کی شرط کیا ہو جائے گی باطل, باطل, باطل. باطل. باطل. مثلا بھائی میں نے اور زید نے کتنے پیسے ملا ہے پچاس لاکھ میرے پچاس لاکھ کے اب ہم دونوں اس کے ذریعے کام کر رہے ہیں میں نے شرط لگائی تھی نفع کے اندر ایک حصہ تمہارا ہوگا اور دو حصے میرے لیکن بیچ میں ایک شرط بھی لگا دی تھی میں نے, میں نے کہا تھا نفا جتنا آئے گا پہلے اس میں سے ایک لاکھ روپیہ الگ کریں گے وہ میرا ہوگا پھر جو بقایا نفا ہوگا اس کے تین حصے کریں گے ایک حصہ تمہارا اور دو حصے میرے دیکھو یہ میں نے کیا کیا مقررہ پیسوں کی یا مقررہ کی شرط لگا دی اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مقررہ کی شرط لگانے سے شرط لگانے سے یہ تو دوسرے کا حصہ ہی نہ رہا شرکت ہی نہ رہی گی میں تو لہذا عقد فاسد جب عقد فاسد ہو گیا اب وہ جو زیادتی کی شرط تھی کی وہ کیا ہوئی باطل ہو جائے گی اور جتنا جس جس کا مال ہے جس, جس کا جتنا مال اس کے بقدر اسے نفع ملے گا آدھا مال ایک کا ہے تو اسے آدھا نفع آدھا مال دوسرے کا ہے تو اسے بھی آدھا اور وہ جو زیادتی کی شرط ہے وہ کیا ہو گئی باطل ہو گئی یہ مانا ہوا کلو شرکت فاسد ہر ایسی شرکت جو فاسد ہے ہو فرق خفیہ قدری راسل مال تو اس میں نفع جو ہوگا کس کے بقدر ہوگا راسل مال راسول مال کہتے ہیں اصل سرمایہ کو کہتے ہیں وہ جو پچاس پچاس لاکھ ہم نے ملا کر کاروبار کیا یہ پچاس پچاس لاکھ تو اصل سرمایہ ہے اور آگے جو اس پہ ذائد آئے گا وہ نفع کہلائے گا تو نفع اس کے اندر راس المال کے بقدر ہوگا ویا بتلو شرط تفاظلی اور زیادتی کی شرط کیا ہو جائے گی وہی دارل ہر بب شیر کا صورت مسئلہ یہ بھائی دو آدمیوں نے آپس میں آخر شرکت کیا تھا کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو مرتے ساتھ ہی آقد آخد کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا باطل ہو جائے گی شرکت سورج سمجھ میں آ گئی بھائی جی آقد ختم ہوا اسی طرح اگر کوئی شخص مرتد ہوا اور مرتد ہو کر کدھر چلا گیا دار الرفار کے وطن بھاگ گیا کیونکہ یہاں رہا تو یہاں تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں تین دن جیل میں ڈالیں گے محلت دیں گے واپس مسلمان ہوتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کی قتل کر دیا جائے گا بھائی تو یہاں سے بھاگ کر کہاں چلا گیا دار الرک چلا گیا بھائی اب کہتے ہیں مرتد ہونا یہ بھی موت کی طرح ہے قاضی نے فیصلہ کر دیا بھائی وہ شخص کہاں جا چکا بھائی تو اس وہ جو بھاگ کر مرتد ہو کر گیپ ہے اس نے تو عقد اخدت کیا ہوا تھا زید کے ساتھ کہتے ہیں یہ مرتد ہو کر درحٹ چلے جانا یہ کس کی طرح ہے موت کی طرح ہے اور موت کی صورت میں جیسے عقد شرکت ختم ہو جاتا تھا اب بھی کیا ہو جائے گا عقد شرکت ختم ہو جائے گا مولانا سمجھ میں آئے اور اس میں دوسرے کو بتلانا بھی نہیں ضروری بھائی دوسرے کو بتلانا بھی نہیں دوسرے کو پتا لگنا بھی ضروری نہیں چاہے پتہ ہو یا پتہ نہ ہو خود بخود عقد شرکت ختم ہو جائے گا ورنہ یاد رکھو عام وکیل کے اندر میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ جاؤ جا کر یہ میرے لیے ایک گاڑی خریدو اب وہ جا کر میرے لیے گاڑی خریدتا ہے ادھر میں ابھی اس نے گاڑی خریدی نہیں ادھر میں نے لوگوں کے سامنے کہا بھائی میں نے اس کو وکالت سے معذول کر دیا وکالت سے معذول کر دیا اسے قوم میرے لئے گاڑی نہ خریدے لیکن جب تک اس کو خبر پہنچی وہ گاڑی خرید چکا تھا تو اب یہ گاڑی اسی کی شمار ہوگی یا موکیل کی کہتے ہیں بھئی اسے اطلاع ہی نہیں ملی تھی لہذا یہ گاڑی اب کس کے لیے شمار ہوگی موکیل جس نے گاڑی خریدنے کے لیے بھیجا تھا سورج سمجھ میں آ تو عام وکیل کے اندر اس کو اطلاع دینا ضروری ہوتی ہے لیکن یہاں جو معذول کرنا ہے یہاں ازل فک من معذول کرنا آ گیا اور اس میں علم کی بھی ضرورت خبر اطلاع ہونے کی بھی ضروری ضرور نہیں ہے اس میں اطلاع ہو یا نہ ہو خود بخود وکالت سے معذول ہو جائے گا جب دونوں شریک ہوئے تھے دونوں ایک دوسرے کے وکیل تھے یا وکیل نہیں تھے بھائی لیکن جب ایک مر گیا تو خود بخود دوسرا وکالت سے کیا ہو گیا کیونکہ موکیل ہی نہ رہا تو وکیل کس کا اور یہ اس نے ارادے سے کیا ہے یا حکمن معزول ہو رہا ہے حکمن ارادے سے معذول کرے اس میں تو اطلاع دینا ہوتا ہے لیکن حکمن معذول ہو اس کے اندر اطلاع کا ہونا بھی ضروری لہذا خود بخود معذول ہو جائے گا اسی لیے کاوائزہ مات آدھ شریک کہیں نہیں جب مر گیا دو شریکوں میں سے کوئی ایک اور کہاں چلا گیا دار الحرف چلا گیا بطال شرکت تو شرکت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی ولی صلی واہ مین جی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں دونوں شریکوں میں سے کیا کوئی ایک آپس میں ایک دوسرے کی زکات دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے کہتے ہیں بھائی زکات تجارت کے کاموں میں سے تو نہیں ہے لہذا ایک کسی کوئی بھی ایک دوسرے کی زکات نہیں دے ہاں اگر ہر ایک نے اجازت دے دی کہ تم کیا کر سکتے ہو میری طرف سے زکوات دے سکتے ہو اور اس نے دوسرے کو کہا تم بھی میری طرف سے کیا کر سکتے ہو زکات دے سکتے ہو تو پھر دونوں میں سے جو بھی زکات دے دے گا جب اس نے اس کو وکیل بنا دیا زکات کے اندر تو دوسرے کی طرف سے بھی زکات ادا ہو جائے گی لیکن اگر ایسی صورت پیش آئی دونوں نے ایک دوسرے کو وکیل بنا دیے کہ تم بھی زکات دے سکتے ہو میں بھی زکات میری طرف سے زکات دے سکتے ہو دوسرے نے کہا تم میری طرف سے زکات کی ادائیگی کر سکتے ہو اب ہوا ہی ہے کہ سال گزرا ایک نے زکات دے دی دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلا اگلے دن اس نے بھی زکات دے دی تو اب کیا کریں کہتے ہیں بھائی دیکھو پہلے نے جو زکات دی تو اس سے زکات ادا ہو گئی اور جو دوسرے نے دی ہے وہ اب ادا ہوئی ہے یا تو اتر چکا اس کے سر سے فرض تو کیا ہو چکا سر سے اتر چکا ہے لہذا دوسرے نے جو ادا کی ہے وہ زکات نہیں لہذا اس دوسرے پر زمان آئے گا کیا آئے گا زمان آئے گا وَاحِدِ مِنَ اِنِ مَالِ الْآخَرِ اور جائز نہیں ہے دونوں شریکوں میں سے کسی ایک کلی بھی کہ وہ دوسرے کے مال کی زکات ادا کرے اللہ بھی اس نہیں مگر اس کی اجازت سے اجازت سے کر سکتا ہے کیونکہ یہ تجارت کے کاموں میں سے نہیں ہے بھائی فین ازینک الحدین صاحب ہی بس اگر اجازت دے دی, دی دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کو بات کی اجازت دے دی؟ ہو کہ وہ کیا کر سکتا ہے ادا کر سکتا ہے ادا کر دیے دونوں میں سے ہر ایک نے پتہ نہیں تھا ایک نے بھی ادا کیا اور پھر دوسرے نے بھی تو کہتے ہیں فسانی سوا ان سوا علیم ابی ادا الام تو دوسرے ضامن ہوگا چاہے اس کو پہلے کے ادا کرنے کا پتا ہو یا پتا <تضیق> نہ ہونیفت رحم اللہ کس کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفت <تضیق> بھائی, <Roybe تضیق> بھائی یہ کیا وجہ ہے دوسرے پر زمان کیوں آئے گا اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ یہ بات تو آپ کو پتہ لگ گئی کہ پہلے نے جو ادا کی تھی وہ تھی زکوات جب زکات افسر سے اتر گئی اب جو دوسرا دے رہا ہے وہ یقینا زکوت <تضیق> نہیں ہے جرسی پہلے نے ادا کی بھائی دونوں نے ایک کو اجازت دی تھی زکوات کی ادائیگی کی لیکن جرسی ایک زکوات ادا کر دیتا ہے زکات سر سے اتر گئی یا نہیں اتر گئی تو دوسرا خود بخود معذول ہو گیا وکالت سے یعنی یہاں بھی عزل حکمی آ گیا کیا آ گیا اور عزل حکمی کے اندر اطلاع دینا ضروری تھا اس میں اطلاع دینا اس میں اطلاع دینا ضروری نہیں بغیر اطلاع کی بھی وہاں خود بخود کیا ہو جایا کرتا ہے جیسے موت کے اندر خود بخود معذول ہو جاتا تھا یہاں بھی خود بخود کیا ہو گیا معذول اب چاہے علم ہو یا نا علم ہو اس پر زمان آئے گا تو کہتے ہیں فستانی زامن ان دوسرا جو ہے یعنی جس نے بعد میں ادا کی ہے وہ زامن ہوگا سواؤن علیم بھی ادایلہ والی برابر ہے کہ اس کو پہلے کی ادایگی کا علم ہو اولم یعلم یعلم نہ ہو اندہ حنیفہ حنیفت رحمہ اللہ و تعالی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں اگر دوسرے کو پتہ نہیں تھا تو وہ ضامن بھی نہیں ہوگا اس پر زمان نہیں آئے گا چلیے بس مولانا اللہ عالم القلام